جی بات کر رہے ہاں جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ جناب زبیر صاحب جی زبیر علی صحیح علی زبیر علی جی مجھے معلوم نہیں تھا اچھا جی اچھا وہ اگلے دن میں آپ جی جی بولنا میں عقیدت مسلم میرے سامنے ہے جی عقیدہ مسلم یہ کس کی کتاب ہے یہ جو آپ نے کہا تھا نا جی عقیدۂ اس کا نام عقیدۂ مسلم ہے اچھا وہ جو محمد کی ہے جی جی جی یہ اس وقت میرے سامنے آئے کیونکہ آپ نے اس پر ایک واد کا اظہار کیا تھا تو میں نے اس کو چاند مقامات سے دیکھا ہے جی تو یہ تو ابن تہمیر صاحب سے بھی آگے چار قدم بڑھے ہوئے ہیں حضرت اچھا جی اس میں عجیب چیز جو دیکھنے میں آئی ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جو کفات کے اندر الفاظ کلمات استعمال کیے گئے وجہ عین سماجان کف اصاب ساک ریگل وغیرہ جی تو حضرت نے اس کا ساتھ ترجمہ کر رکھا ہے اچھا کہ ساک پنڈلی ریگل ٹانگ ٹف ہتیلی فلاں اچھا جب کہ تمام اسلاف کا مسلط یہ ہے جو کتاب السماء و صفات اور فت الباری وغیرہ کے اندر اصلاف کے حوالے سے خصوصاً حضرت سفیان بن رضینہ رضی اللہ تعالی صاحب فرمایا کہ تفصیر ہو تلاوت ہو و سکوت وہ کی انہوں نے, انہوں نے اجازت نہیں دی یہ کیسا ظلم عظیم ہے کہ اللہ سبارک کو رجل اور قدم وغیرہ یہ انہوں نے ظاہر سے سکوت کیا اور تفسیر ہو تلاوت ہو بس تلاوت تک وہ کہتا ہے محدود رہو اور امرار کا یہی معنی ہے کہ جس طرح یہ چل رہے ہیں آدیش مبارکہ کے اندر ان لفظوں کی جگہ پر کسی اور لفظ کو تبدیل مت کرو جس طرح یہ چل رہے ہیں, اسی طرح اس کو ان کو گزارو جی تو یہ کتنا ظلم عظیم ہے کہ ترجمہ کر دینا اب وجہن کا لفظ ہے اس کا عربی کے اندر تو یہ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے ذات کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے جیسے واجب تھا وجہ جی وہاں پر جو کہے گا چہرہ باقی رہے گا کافر ہو جائے گا اس کا مطلب ہے ذات باقی نہیں رہے گی صرف چہرہ باقی رہے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے آزاد چہرہ تو پر بولا جاتا ہے ہمارے عرف کے اندر کیا محاورہ عربی اور اجمی کا ایک ہوتا ہے ان محاورات میں کوئی فرق نہیں ہے زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے اسی وجہ سے حضرت حسن بصیر غالباً فرماتے ہیں کہ اجمیت نے اسلام کو خراب کر رکھا ہے یہ اجمیت جب سے آئی اسلام کو نقصان پہنچا یہ یہ بھی دیکھی جو ہے بالکل ثابت ہے میں ہاں یہ میں دکھا سکتا ہوں اچھا یہ جو ہے نا یہ سفیانہ کا جو پول ہے نا جی کتاب السما فت الباری کے اندر یہ کتاب الاسما کے اندر جو زاہد کو صاحب علیہ الرحمٰ کے ہے کے ساتھ اس کے دے دے چا چار سو انتیس صفحہ پر آئے جی جی چار سو انتیس صفحہ کالا سمیر تو ابن ہو جائے نا یہ پھول وا و صفو نفسحو پر سفسیرا تو یہ کتنا ظلم عظیم ہے کیا بتائیں میں کر رہا تھا وجہ کا معنی ہوتا ہے ذات بھی کا وجہ یہ بالکل بھیا دلیل ہے یہاں پر جو چہرہ ترجمہ کرے گا کافر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ثابت کرے گا آزاد اللہ تعالیٰ سے منتی ہے یہ کوئی جی جی بات, ت... بات کر رہے ہیں نا کافر ہو جائے گا اور ترجمہ جائز نہیں ہے جی جی اس پر بات میں ہو کرتے ہیں لیکن پہلے یہ نا کہ سفیان بینا کا جو پول ہے جی تصویر سے یہ براد ہو سکتی ہے نا کہ جو اس کو آگے یہ شروع کر کے یہ جو ہے کس طرح تفصیل ہے نہیں نہیں نہیں آپ دیکھتے ہیں فاصر کاشپ کا معنی ہے مطلب مانا کاشپ ہے اور کیا ہوتا ہے نہیں یہ بھی کہا ہے کہ ترجمہ کرنا دیکھے ہاں یہ بزرگوں نے لکھا ہے یہ مسئلہ دیکھیں گے میں دیکھتا ہوں شاہ اج اللہ کا ترجمہ بھی فارغ نہیں ہے دیکھتا ہوں کہ شاہ اللہ نے جو اس طرح کہ اللہ تبارکی وہ آئی ہے نام وغیرہ تو اس کی ترجمہ کیا گیا جی جی آجھا جی اچھا جی بات یہ ہے کہ دیکھیں بلد. ادھر پھر دیکھیں ادھر جب بات آ رہی ہے عقائد کے اندر پہلے میں جب حوالے پیش کر رہا تھا کہ ابن پہمیا نے یہ لکھا فلان یہ لکھا فلان ہے آپ نے کہا وہ ان کی غلطیاں ہیں غلطیاں ہیں غلطیاں ہیں ہمیں ان سے متفق نہیں ہے فلان لیکن اب جو ہے وہ شاہ صاحب کی طرف جانا شاہ صاحب سے ترجمے سے پہلے شاہ شادی کا ترجمہ ہے اچھا ہاں تو شیخ شادی کے ترجمے کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے ترجمے ہوا ہے ہاں میرے پاس ہے اچھا اچھا ہاں پورے قرآن کے ترجمے پورے قرآن پاس کا ترجمہ تو اب دیکھیں یہ اتنا بڑی ٹانگ ظلم حدیم تو یہ ہے اب ٹانگ کے اندر کیا قابل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ آزاد ٹانگ کے متعلق اور کیا کہہ سکتے ہو ٹانگ سرمایہ عضو کے اور مانا ہو سکتا ہے کان کا مانا یعنی بدن کا ایک حصہ اس کے علاوہ کوئی اور مانا اس کا ہو سکتا ہے یہی قدم ہی ہونا چاہیے تھا یا نہیں قدم بھی قدم اور ریجکل ریجل کے دو لفظ آئے ہیں اب جو اسلاف کا نظریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ یا عمران اور ظاہری جو مانا جو مانا ظاہر معلوم ہے لوگوں کو یہ تو بالکل محال اور بادلہ اس کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے یہ کس نے کہا ہے اسلام یہ سب نے کہا ہے یہ آپ کتاب السماء وصطفات اس کو غوری کئی دفعہ پڑی ہے جی جی جی جی جو آپ نے دو باتیں کہی ہیں تو یہ کہ ترجمہ جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے نا اس پر ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ بات یہ صحیح ہے آپ کی کہ نہیں صحیح اچھا دوسری بات جو ہے ایک منٹ میں آپ کر رہا ہوں یہ بتائیں کہ بھائی مثلاً میں نے لفظ سے وجہ بولا ہے کیا عربی کے اندر عربی زبان کے اندر ایک لفظ کے کتنے کتنے ماہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں لیکن ہماری زبان کے اندر ایک لفظ کا ایک معنی ہو رہا ہے مثلاً جب ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری زبان کے اندر یا جب چہرہ کہہ رہے ہیں تو ہماری زبان کے اندر یہ صرف اور صرف اسی عرو کے لیے بولا جائے گا اور کسی اور یعنی معنی میں نہیں بولا جا رہا جبکہ وجہ کا لفظ عربی زبان کے اندر کئی معنوں میں وہاں پر وجہ نہیں بات وجہ طریق بھی آ رہا ہے مثلاً وجہ مسئلہ سورج کا مسئلہ یہ ہے وجہ کی دلیل یہ ہے اچھا وج ذات وجب کا وجہ جی اب یہ بتاؤ یہ کیا وجہ ہے کہ ابن فہمیہ سمایت جتنے کو پڑھ رہے ہیں یہ ان حقائق سے کیوں بے خبر ہے اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جناب اسلام کو سمجھ گئے یہ پلان ہے اسلام کو سمجھنے کا یہی معنی ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق اب یہ جتنے اپنے اور مطلب ان کی متقدی مطلب مطلب نظرات ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہاد اوپر ہے اور بندہ سب سے قریب اللہ تبارک کو تعالیٰ کیا حضرت فیرہ ہے اس کی ذات کے قریب ہے اب ایمان سے بتاؤ کہ اگر یہی بات ہے تو واقع وقت کہنے کا کیا مطلب ہے سجدہ کر اور قریب ہو جا اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اور بندے اور مخلوق خالق کے درمیان یہ مسافت ہے ذات کے اعتبار سے اس کی ذات اس سے دور ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ نعوذ باللہ احمد ذالق کے اوپر شیاتین چڑھے ہوتے ہیں وہ خدا کے قریب ہوں ذات کے اور ہم جو نیچے بیٹھے اور امبیال ام السلام یہ خدا سے خدا سے دور ہوں اب جن کو قرب مکانی اور مکانت کا پتہ نہیں چل سکتا آپ کی کلیت کیا ہے یا مولان بین عبید صاحب نے کہا کہ یہ دوری جو ہے نا یہ ہمارے لیے اللہ کے لیے تو کوئی دوری نہیں جی یہ جو ہونا ہے نا یہ تو ہم نہیں لے مطلب آپ سے دور آپ اس سے دور ہے اللہ تمہارے کو تعالیٰ کے لیے دور کا لفظ جو ہے نا یہ استعمال نہیں ہوتا اللہ تو قریب ہے کیوں بہ دون بعید با مل کر تعمیہ کی اور اس کے مطبین کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دور ہے اور بائن خلقی تو آنے بڑے بڑے علماء اب سنیں حضرت میں حضرت الفاظ سمجھنا یہی بات ہے کہ بزرگوں کو جب تک صوفیہ کی تربیت نہ ہوتی ہے سمجھ نہیں ہوتا کیونکہ عقائد کاملہ ان کے پاس ہوتے ہیں وہ الفاظ جی جی جی اور معطل کا چھوڑ دیں میری یار سنیں معطلا کچھ معطل کی بات نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے دیکھیں بائن المن خلقی بتایا ہمارے اسلاف یہ کیوں کہتے ہیں بائن المین خلقی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جہان میں کہنا جو جامعہ کا مذہب تھا ہر مکان میں کہنا جان کے اعتبار سے یہ جامعہ کا مذہب تھا تو ان حضرات نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قریب علم اور قدرت کے اعتبار سے قریب ہے اب جب صفات کے اعتبار سے قریب تھا اور ہر جگہ پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ علم و قدرت کے لحاظ سے ہے تو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آگے صرف یہی رہ جاتا ہے کہ بائن من خالقی اس کا مطلب ہے کہ میاں ذات جو ہے نا یہ صرف جامیہ کے رد میں وہ کہہ رہے تھے کہ جامیہ جو کہ اس کو جا ذات کو یہ نہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر ہے ذات کے اعتبار سے تو ان کا صرف جامیہ کا رد مقصود تھا یہ مقصود نہیں تھا کہ مسافت ہے بندے اور خالق کے درمیان یہ کتنا عجیب بات ہے بائن جی آپ نے وہ جو دلائل ہے وہ دیکھیے آفی کی کتاب دیکھی کی میں حضرت میں نے خود دیکھا ہے اس کتاب کے اندر میں نے خود پڑھا ہے آف زبی صاحب کی یہی جو این اللہ یہ جو احتجاریہ والی حدیث ہے این اللہ جی اس کے اندر استراب دیکھے میں تو حیران ہوں کہ عقائد کے باب میں یہ کیا کر رہے ہیں اتنا عقائد کے باب کے اندر احتیاط ہوتی ہے کہ اور یہ روایات سے ثابت ہے کہ ہم معاشہ فرما رہی ہیں کہ حضرت ابو ریرا کے سماع میں خطا ہو گئی اور حضرت فلاں صحابی کہتے ہیں فلاں کے سماع میں خطا ہو گئی جب یہ خطا صحیح عادی کے اندر صحابہ سے ہو رہی ہے تو سماع کے اندر خطا ہو سکتی ہے تو آپ بتائیں کہ دوسروں کا راویوں کا کیا حال ہوگا تو اس کا مطلب اور عقائد کے اندر تو قطعی یقینی قطعیت یقینیت ذنیات تو در چلتے ہیں مسائل کے اندر جو آپ احتیاطی مسائل ہوتے ہیں کیونکہ احتیاط ہے ادھر سارا تو ادھر یہ چلتا ہے عقائد کے بعد نہیں نہیں میری بات ہے اسی روایت کو آپ دیکھ لیتے ہیں اسی روایت کو میں جاریہ والی روایت اگرچہ صحیح ہے لیکن استراب کیوں ہے ایک روایت صحیح کے اندر اسی حافظ زاوی کی کتاب آلوڑوں کے اندر یہ آ چکا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہ جناب لوگ یہی گھر پڑی دیکھو یہ اچھا یہ میں کو جو امام مالک سے روایت ہے اس کے اندر بھی عجیب اضطراب ہے کہ الکیفان ہوتوا معلوم والکیف مجھول اگر اس کا استراب آپ نے دیکھنا ہے تو یہ اس کے اندر جی جی جی کیا بچے اپنی پتر اپنی وہ جلد ذرا دور سے ہاں یہ میں نے اٹھا لیا ہاں جی یہ دیکھیں حضرت جی جی یہ اب پہلی جلد جیل البل علی عظیم کی میرے سامنے ہے جی تو آپ صلی اللہ یہ تعالی عبد حتال عبدالرزاق معمر عن زہری عن بید اللہ بن عبد اللہ اور راج البن الصار اللہ جاب نہیں دیکھے کیا ظلم کریں اب حضاء حدیث الصحی الخرا جہ عید الحضیمہ فطو عید الحاصوری متعلق ہے نا سو زوری کے سماجی تفصیل ثابت کرے جی جیب زوری جو ہے نا جی سب کا خالصہ سے متعلق ہے حضرت دیکھے ہیں جی یہ امام ذہبی کی جو بات ہے نا غلط ہوئی نا ضہید کو صحیح کیا بڑے بڑے علماء نے کیا اس میں جو علت ہے یہ تو روایت اور روایت اچھا یہ بتائیں یہ آپ سے بھی میں ملاقات ہونی چاہیے کہ مجھے لاہور ملا ان شاء اللہ آپ تشریف لائیں تو نہیں میں حاضر ہوں آپ کی دعوت کے لیے جی دیکھیں محمد بن وظہری کے متعلق نیچے لکھ رہا ہے محقق یہ جی جی جی عبداللہ بن صالح براک اچھا الستاد المشاہد بکلیتی تربیٰ جامعت الملک شعود جی جی یہ جی لکھ رہا ہے ار محمد بن اسلم بن, بن وید ان وقال الحث تب فصیر الدیث فقیح الجام وقال مارے تو عالمان تب تو اجما میں نے شہاب وقال نفسی معتل تو لہٰذا تب تو عائد حلیہ انا... پھر بس یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب مدلس ہے اور جناب دیکھیں آپ جو ہے احترام کے ساتھ یہ سکہ ہونے تو ہے یہ مدلس ہونے کے مناسب نہیں ہے کو یہ یعنی کسی راوی کا سکہ ہونا امام ہونا جی تعریفوں میں اس کے مدلس ہونے کے مناسب ہوں جس طرح امام اچھا یہاں مدلس مدلس اس جن. طرح بھی جو ہے, نا مدلس, مدلس, ہے اور مدلس ہونا ثابت ہے صحابی نے بھی انہیں غالب الشکل میں مدلس دکھائی اور اس کے علاوہ آپ طبقات مدلس دیکھیں اچھا دلات دلات دلات دلات دلات دلات دلات بات یہ ہی ہے ہیں جب حافظ حدیث ال کہنا چاہیے کس کا زوری کا مدلس ہونا جو ہے اور پھر تدلیس اس کی کس درجے کی ہے یہ سارا آپ کس حوالے سے بیان نے ذکر کیا جب ہمارے نزدیک تو خیر کی متعلق ہونا ثابت ہو جائے نا تو وہ تو اس کی روایتی مان جا رہی جائے تفا ہو یا ثانی ہو لیکن جو لوگ طبقے خالصہ پر ایمان رکھتے ہیں نا ان کے لیے یہ عرض ہے کہ اس کو طبقہ خالصہ میں ذکر کیا ہے زوری کو اور زوری نے ایسی حدیثیں بیان کی ہیں جو علی حدیث کی تاریخ میں اور ہم مجبور ہیں انہیں ضعیف کرنے بس فاتح خلام علی سید ناجی سے جو روایت تھے اس کو میں نے ضہیو لکھا تو بچہ جزوری ہے میری جو کتاب ہے نا شروع ہے ابھی پر یعنی آپ ایک صحیح وسلم کی حدیث جو ہے اس میں واردہ ثابت کر رہے ہیں تو اس کے جو روایت آپ لائے اس کا مطلب تو بعد میں دیکھیں گے ابھی زوری کی جو شما کی تصویر اگر ہے تو وہ بتائے یہ رج انصار جو ہے وہ کون تھا وہ بھی اس کے شادی ہونے کی خرا تھے رجل منال انصار جو ہے تو شادی ہے نا اس میں تو کوئی شادی نہیں اس میں نہیں کوئی نہیں انصار میں تعبین بھی تھے تو بھی تھے حضرت ایک آپ یہ لفظ پر غور نہیں کر رہے وہی راجلسار لائے نہ اچھا اب چلو زہری کا آنا ہو گیا لیکن بات یہ بتائیں حضرت ضروری نہیں ہوتی اس سے قطعیت ثابت نہیں ہو سکتی کہ زہری جب آن کہہ دیں تو اس وقت غلط ہی کہہ رہے ہوں گے ایک احتمال تو پیدا ہو گیا کہ یہ روایت ہو سکتی ہے نہیں میری بات نہیں کوئی ہر وہ یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا یعنی ہم اس کو صحیح قوی حدیث کا درجہ نہیں دیں گے اس کا یہ مطلب ہوگا ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ احتمال ہی اس سے پیدا نہیں ہو سکتا احتمال استعمال ضعیف تو پیدا ضرور ہو جائے گا کیونکہ روایت آ چکی ہے جس طرح حدیث ضعیف قرار دیں گے استعمال تو ضعیف ہوگا یہی بات ہے کہ استعمال قوی نہیں ہو سکتا اب جب اعتماد نہیں بات اعتمال जब اگر ضعیف ہے تو اتنا بات تو آگئی گئی کہ فقال اطشادینہ ہوا اللہ اللہ کالت نام تو اب یہ اعتماد جب آ گیا تو یہ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ باقی روایت بالمانہ کر رہے ہوں باقی روایت بالمانہ تو عام چلتی ہے آدیث مبارکہ کے اندر تو دوسروں کے متعلق آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جب کہ اخبار دیکھیں اصول عزیز کا مشہور مسئلہ ہے جی کہ مدلس کی حل و روایت غیب ہوتی ہے آپ فتح وزیر دیکھ رہے ہیں مان چکا ہوں میں یہ ہوں سب عرشہ سمن کش جی ہم یہ کہتے ہیں کہ سب تل عرشا سمن کش پہلے جو ہے نا عرش کو روک دینا جو حل رہے نا تو پھر اس پر کچھ بہتاری کر مطلب یہ کہ یہ جب روایت نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ ثابت کرنا کہ یہ نہیں میری بات <سؤال> تو آپ سے نہیں چاہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث ضعیف سے اعتماد ضعیف ثابت ہوگا کہ <اور> <سؤال> نہیں حدیث ضعیف ہمارے نظیب جو ہے نا مردور کی کتاب اللہ یہ تو آپ ظلم ہے اگر یہی بات ہے تو بات سنیں امام امام محمد بن حنبل اور ان حضرات کی کتابیں پڑھ کر دیکھے ہیں انہوں نے حدیث سے ضعیف کے پھر مدارے ہوتے ہیں تدلیس سے حدیث ضعیف اس درجے کی نہیں ہوتی کہ مردود ہو جائے اس کے اندر صرف استعمال حضرت کیا کر رہے ہیں اس صرف استعمال پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا روایت ملمانا چلتی ہے کہ نہیں چلتی تھی روایت ملمانہ چلتی ہے روایات نا وہ روایت زیادہ تر الفاظ یعنی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ روایت بالمانہ کرتے ہیں یہ فت الماری پڑھ کر دیکھتے ہیں یا کتنا مبارکہ خود بخاری کے اندر ہے کہ روایت بالمانہ ہے روایت بالمانہ ہے روایت بلمانا ہے آپ کا یہ مقصد ہے کہ جام ہم کوئی شادی کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نا تو اب ہم جو ہے وہ یہ سمجھیں گے جو ہو سکتا ہے یہ روایت علمانا ہونی چاہیے اسی وجہ سے احاد کے اندر قطیت نہیں رہتی آپ کو معلوم ہونا احادی قطل ہوتی ہے صحیح اگر خبر ہوا ہو اور مستقبل کرائل بھی ہو تو کتنی ہوتی ہے ثبوت کے حضرت کہاں رہتے ہوئے ایک ہوتا ہے قطعیت پھر ثبوت قطعیت پھر دلالت آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں صاف آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت میری بات سنیں حضرت اماں عائشہ نے فرمایا صاف کے ابو حیرت کو یہاں پر سیما میں غلط فیلتی صاحبہ یہ کتاب السما بنے کے اندر پوری بات ہے فرمایا تو دیکھے کہ کونچ میں کافی دنوں کیونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا جو وہ فرماتی تھی ابو اور یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی پر حضرت کمال ہے تکفیر تھوڑی لازم ہوتی ہے تدلیل یا تفصیل تھوڑی لازم ہوتی ہے سماع میں خطا تو ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی ابو میرے خیال ہے کسی حدیث کی سماع میں کوئی خطا نہیں کیوں اللہ کی رسول میری بات سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کے متعلق دعا فرمائی تھی آپ آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کر رہے ہیں سنی نہیں سنی اس کے اندر سیما خطا ہو گئی کہ نہیں اس سے اس کی نفی آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ مفروضے ہے جی یہ تو واقعہ ہے نا جو جو حضرت دیکھیں حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ جو روایات عمائشہ ان کا ساتھ اختلاف ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اختلاف کیا ہے عمائشہ پاک نے جو اندر سما یہ آپ کتاب السما وصفات دیکھیں اس کے اندر صحابہ کرام کے ایسے باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں اور امام بیاکی نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسی وجہ سے فرمایا کہ کیونکہ ادھر خطا کا اعتماد ہے تو احاط کے اندر جناب جب تک تواتر نہ ہو عقائد یقینیا نہیں ہو سکتے عقائد ہے یہ اصول صحیح ہے یہ یہ اصول جو ہے سنت کس امام سے ثابت ہے کہ خبر وائد جو ہے نا یہ وہ زمین ہوتی ہے مطلب سنت آپ اصول کو جانتے نہیں ہیں مجھے اعلی سنت میں کوئی بھی نہیں کوئی شادی نہ نہ بھی یہ تو امام ابو کو ثابت نہیں حضرت آپ اگر ثابت کرنے کی بات کریں ہے قطاریں لگا دو قطاریں کتابیں کتابوں کی قطاریں ایک والا دیکھ دکھا دی بتا دی آپ ہمارے عقائد کی کوئی کتاب اٹھا لیں یا اصول کی کتابیں اٹھائیں تو ان کے اندر یہ تصریحات ہو گئے احاد میری بات سنیں احاد جو ہیں وہ ہمیشہ ذن کا فائدہ دیتی ہیں یہ کیا اچھا ایک منٹ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا چاہے شیخ ہو کوئی ہو جی جی کیا وہ آپ کو اکیلا جب داد بتائے گا تو اس کے اندر آپ کو یقین ثابت ہو جائے گا یہ کیسے ممکن ہے اگر میں جانتا ہوں نا کہ میرا شخص جو ہے نا جھوٹ میں یہ کہ ہمیں آپ کو مجھے جو ہے میرے شو کو کیا کرنا صاحب ابھی تب ان راویوں پر جو کہ خیر القرون کی راوی تھے روایت بلمانا ہے کہ نہیں ہے روایت بلمانا کس طرح کریں گے اصل میں روایات جو ہے نا دل لفظ ہے اچھا اگر کسی کی سراپ کہنا بہت یہ جو راضی روایت جانتی ہے یہ بل ہے تو پھر بل بھی یہی ہوگا کہ بل بھی حجت ہے یعنی یہ نہیں بل نہیں یہ بل مانا حجت نہیں ہوتی لیکن بل مانا آپ کی طرف یہ کہنا نا کہ غلطی کا اعتماد ہے یہ بڑا مال نظر ہے کہ یہ تو موجودی کی زبان میں آپ باتیں کر رہے ہیں نا نا نا کس کا یہ آپ وہ اس بات کا رب کر رہے ہیں جس کے بزرگا نے کیسے جی بات تو میں کو ثابت کر دوں گا ہاں دوسری بات اب یہ امام مالک رحمۃ اللہ کا جو عام کال چلتا ہے جی جی جی اس کی بھی سمجھے دیکھیں میں جی جی جی میں ابھی تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی سند کے حوالے عبداللہ بن سے... نافر جی میرا خالی سند اس کی اچھا نہیں سرد جی صحیح نہیں ہے اس کی سند یہ مالک کا جو قول ہے نا کہ हाँ. جو اتوا معلوم ہے ہاں یہ حسن درجے کی روایت ہے یعنی وہ چلو الحمد للہ اگر میں تو آپ کو صحیح درجے کی دکھاتا ہوں اچھا اچھا ہاں میں اس سے آپ کو صحیح درجے کی دکھاتا ہوں اسی کے اندر نا ہاں یہ جناب جی ہاں یہ ہے جناب عبد اللہ بن نافیہ شاہر کو نہیں صدر امام مالک کی شاگردوں میں عبداللہ بن نافیہ شاہر جی جی میں وہی دیکھ رہا ہوں <تصال> شروع میں <تصال> آن... نا پیر جنڈا شریف ان کے پاس میں نے ہے نا وہ نصیحت کرتے تھے پیر پیرا شریف ہے اچھا اچھا اچھا چلو پھر سے انشاءاللہ میں نے ابھی کدھر جانا تھا بس یہ آ کے فون پھر دکھ لے گیا نو سو میرے میں شدید کا کام کرنے کی یہ آگیا جی آگیا جی اچھا یہ ہے جناب جو عام چلتی ہے نا جی ایک روایت تو یہ ہے ان عبداللہ بن بننا رات کہہ رہے ہیں ہاں جی السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا بول رہے ہیں جی جی جناب وہ خیریت ہے وہ آپ کی روایت میں نے چیک کی تھی وہ بیٹی والی وہ ذہی روایت ہے جو جس کی بنیاد پر خبر کو کیا تھا نا خبرے والے اچھا میں نے بھی اس پر غور کیا تھا جی مجھے دو راوی اس میں مجھول معلوم ہوئے قبو غراب اور ابوالباس ہاں جی اور ایک اور کسی وجہ بھی تھی عبداللہ وہ جو ہے نا بن زبیر نہیں ہے وہ عبداللہ بن بن زبیر ہے اچھا مختوص ہے نا ہاں اس کتاب الفنا اور کفاق کا جو مخطوطہ ہے اس میں عبداللہ بن عروا بن زبیر اور دوسری بات یہ کہ یہ جو معلومین ذرا میری بات سن شیخ معلومین جو تھے نا عبدالرحمان کی الشفا کی بات ہوگی اس میں مختوص کا بھی ذکر کیا ہے اور اس ادیب پر باس کیے اچھا یہ انہوں نے تحقینہ منقرین ہے جی سے محمود ابو ریا نے جی جی اچھا اچھا جی فرمائے اچھا وہ تو خیر سے مضبوط صحیح حدیث سے مبارکہ آ ہے ہیں صاحب احترام سے اچھا ہاں وہ تو بیش حدیث مبارکہ یہ کتاب ہے دفاع ان ابی ہریرا جی اس کے اندر تو روایات بھری پڑی ہے نا عائشہ سے جو استطلاقات ہے نا اور خصوص امام زرکشی کی جو کتاب ہے نا علی علی علی ہاں علی ہے اس کے اندر تو کتنے روایتیں ہیں تو آپ آ... آ... آ... جو صحیح ہیں تو ہیں ایک اصل ایک ہوتا ہے صدق ایک ہوتا ہے صاحب صحاب کے صدق میں تو کوئی شک نہیں صاحب و نشان تو ہو سکتے آدمی سے جیسے مشہور نے ثابت کیا تو ان سے صاحب ہو گیا فلام تو حضرت زبیر بن عوام والی روایت کا ضوب نہیں وہ ان سے نہیں ہوگا کسی کا نشان جو ہے نا روایت میں نہیں ہے روایت میں نہیں دیکھنا ابو رحرا سرکار کا تو نے ثابت کر دیا اور حضرت ابو رحرا پاک بھی تسلیم کیا انہوں نے جو کیا ایسا ہو گیا کسی روایت میں ان کو غلطی ہوئی کسی روایت کو پیسہ ہو گئی ہے معلوم سے یہ بتایا آپ یہ بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے تو فرمایا شب خادر کے بارے میں نہیں نکلتی ہوئی کسی کو ہے میں نہیں ہوں بات سمجھے غلط دھیان کرنا روایت میں وہاں میں ہو جانا یہ یعنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کے کے یہ خلاف صاحب دیکھیے بڑے جذبات تو آپ کے فون پر رابطہ ہو رہا ہے آپ دیکھا ہے نا ذرا میری بات سنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کسی روایت میں غاب نہیں ہوا نہ میری بات سنوب کے بارے میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں روبات کی بات کر رہا ہوں میں نے مثال سنو میں وہاں پر جو مثال دی وہ صرف متحد کی دیوان کی نہیں دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان اس نسیان کا یہ ہے کہ شریعت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات نسیان وارد کر دیا جاتا ہے یا اس طرح کا اس طرح کے سجدہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سادت ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرا دیا جاتا ہے مطلب یہ نکلا کہ نفیان جو ہے وہ بھی شان رسالت کے منافی نہیں جب شان رسالت کے منافی نہیں تو شان صحابہ کے منافی کیسے ہو سکتا ہے صحیح ہے <سلام> نفسیان اور چیزیں اور وہ میں جانتا ہوں کہ وہاں اور چیزیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واہم کی رسمت نہیں کر رہا صحابہ کی طرف کر رہا ہوں پھر نہیں ہوتے روایت کے بام نہیں ہوتا دیکھیے اما ایشا بات کر تو صاف فرمایا کہ وہ ابو کیوں کہ وہاں نہیں لگا نہیں ہوتا کوئی وہ نہیں دیکھیں اما میں بات کر رہا ہوں اما ایشا کا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہاں لگ سکتا ہے اور ابو ابوانا کو لگ گیا ہے تو اگر آپ ان سے ان کے خلاف چلتا ہے تو اور بات ہے برابر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خطا اور نشیان یہ یعنی کوئی جیٹ نہیں ہے انسان کے ساتھ جمع نہ ہو سکے نہیں ایسے مردر کے ساتھ یہ جو ہے نا چکن تو عبد اللہ نمبر اور دونوں کے بارے میں چاہتا ہوں حالانکہ وہ صحیح تھی وہ منفرد نہیں ہے سامان یہ ہے کہ یہ ایک اور بات ہے اگلے کا واہم ہے یا نہیں بات یہ ہے کہ اما عائشہ کا تو ثابت ہو گیا لگ جاتا ہے بات اتنا تو اس میں یہ ہے نا یہ موقع شاپنگ میں جو ایک دوسرے کے بارے میں فرمایا ہے وہ ان کی اپنی بات ہے یہ نہیں کہ ہم جی بات بڑے بات ہے نہیں ہم نقل تو کر سکتے ہیں ہم اپنی طرف سے انشاء نہیں کر سکتے نقل نقل اور انشاء میں فرق ہوتا ہے زمین آسمان ہم نقل تو کر سکتے ہیں کہ اما ایسا نے یہ فرمایا فلاں صاحب نے یہ فرمایا اور جناب یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے تو جب امکان پیدا ہو گیا کس باطل ہو گئی یعنی کسویت کے لیے ضروری ہاں صدق میں شک نہیں ہے روایت کے صدق میں شک نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ اس کی کسویت میں ضرور جو ہے وہ فرق آ جائے گا اسی وجہ سے ہمارے کو قاعنات اصول جین ہمارے فرماتے ہیں اور جو جمہور کا مسئلہ تھا وہ یہی ہے یہ سوائے امتی کو نقل کیا ہے نا اس میں سنہانی نے تین کال جو ہے نا اصل یہ تین کال ہے اس کے اندر جو قاضی یادو کیا نا مختصر جو اصول پر ہے جی اس جی. اختصار کی بحیش آپ کے پاس اختصار ہے دیکھ لی ہے میں نے وہ سارا جو مہاشیا لکھ رہا ہے وہ بھی میں نے پڑھ لیا ہے وہ یعنی میں جمہور سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے فوکا جین یا کر رہے ہیں اخبار ہاتھ کے اندر اخبار ہاتھ کے اندر زن ہوتا ہے اچھا ایک اور بات آپ پڑھیں وہ اس میں جو نا الفکر میں اس میں صاف لکھا ہے اگر مختص بالقرائن ہوگی تو پھر خبر واحد قطیت کا فائدہ دے سکتی ہے علم کا علم کا علم نظری کا وہ بھی علم ضروری کا نہیں آپ ضروری اور نظری کا ترق جانتے ہیں نا جی میں یہ منطقی منت کی اصطلاح ہوں میری بات اگر منطقی کی کو بالکل اگر ترک کر دیں گے آپ جو کئی چیزیں اس کی ایسی ہیں کہ وہ بالکل مسلم حقائق ہے پھر آپ کو شریعت کے بادشوں سے آپ یہ بتائیں التزام میں پوکھر اور لگو میں پوکھر کا سکتے ہیں بغیر من سکتے ہیں یہ کسی بات سے آپ نکال رہے ہیں نتیجہ آپ لازم کی تاریخ کر کریں گے بتائیں نہیں ہم یہ منطقی کی نہیں کر کریں گے اپنی تاریخ بتاؤ بتائیں بتا کسی کی عبارت ہے نا اب ہم کسی عبارت کو دیکھیں گے کہ آیا کس سے پہلے تو یہ کو لازم آتا ہے کہ نہیں بھائی وہی لازم کیا میری بات ہو آخر لازم جو آپ کہہ رہے ہیں تو لازم کی کوئی اجماعی تعریف تو کریں گے نا ورنہ تو ہر بندہ اپنا لازم اپنا نکال لے گا یہ کیسے ایسی بات ہے اگر کوئی تاریخ کو یہ تو ایسے بات بن جائے گی جیسے امریکہ کہتا ہے دہشت گرد کرتا تاریخ پوچھے تو کوئی نہیں ہے وہ کہتا ہے اپنے مطلب جو میرے خلاف بولتا ہے وہ دہشت گرد ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے تاریخ بھی ہوتی ہے نا اب اجماعی تاریخ جو ہے وہ اگر اجماع جو ہے اس میں ہو تو پھر طرح ہی کوئی نہیں لیکن منتق وغیرہ پر تو کوئی اجماع نہیں منصف کی بات منطق کی کچھ چیزیں قابل ہیں چیزیں بالکل ہیں ان کے خلاف کے خلا نہیں میں لازم اور ملزوم دونوں کی تاریخ اپنی تعریف اپنی زبان کر دیں لازم کو کیا کہیں گے کیا تعریف ہے لازم کی نہیں نہیں ضروری ہوتا ہے یہ کیا ہوا ضروری یہ کیا ہوا جی او ہوا لاگ رہا ہے حضرت کیسے بات کر رہے ہیں ضروری کے ساتھ لازم کی تعریف کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں تو کیا ہوگا منتقل منتقلوں کے ملل ہو جاتا ہے ملل ہو جاتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں اس کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی واہدانی مسئلہ اب جتنا فرق باطلا ہے آل سنت کے علاوہ جتنے فرق پر تو آ کر اتفاق ہو جائے گا بہن کا مطلب یہ نکلا کہ کوئی ایک ماں بہل اجتماع ماں بحل اشتراک لکتا تو ہے جب ماں بیل اشتراک لکتا ہے تو کیا کہیں گے اب کیا کہیں کہ ہم جو منتقال ملن ہے کہ وہ بھی جو بات کر رہے ہیں ان کے ہمارے ساتھ موافقت ہو گئی اور ہماری ان سے تو کافی موفقت والے الفاظ اگر یہ فرض پڑے یہ نہیں یہ من سے اتنی اصطلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اختلاف وغیرہ تے کسی اس میں موفقت ہے بس پر کے حیدرآباد سرکار حضرت بات یہ ہے میں وہی یاد کر رہا ہوں اچھا یہ بتائیں تصب تصدیق جو ہے تصدیق کی کیس میں بنایا گیا کیا منتق تو میں ہی نہیں جانتا ہوں نہ مانتا ہوں یہی وجہ جی جی اگر ایک تو سنیں ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے منتقل کی اصطلاحات اور ایک ہوتا ہے منتقل منت کی قوت جس منتقل کے اندر نہ ہونا تو حضرت وہ یاد رکھنا کبھی بھی دین اسلام کو سمجھ نہیں سکتا یہ ہمارے جتنے اسلام اخراب تھے کبھی طور پر ان کے اندر موجود تھی ہاں یہ بات ہے کہ اخطلاحات بعض ایسی ہیں کی ایجاد اختلاب میں ہوئے میں ایک مثال دیتا ہوں بات کر رہے ہیں ناو ہے بلاگت ہے کیا یہ تب ہی طور پر ہمارے اصلاح میں نہیں تھی اور اگر اختلاحات ہوئی بعد میں ایجاد اختلاح ہوئی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ سب غلط ہے ہم اس کو نہیں مانتے نہیں مانے گی اصلاح ہے جو جن کو آپ اصلاف کہہ رہے ہیں نا وہ اصلاف نہیں یہ شاخی ہو گئے یہ استاذی ہو گئے یہ اصلاحات اور سنو سنو سنوی بات بات سنو یہ جو کہہ رہا ہے آپ کہ یہ ماتوری دی یہ فلان یہ فلان بعض یہ یاد رکھنا قرآن و حدیث سے ہے باہر نہیں ہے ان میں سے کوئی صرف بات اتنا ہے فارم کا فرق ہے بعض اب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ فارم ہمارا صحیح ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ فارم ان کا صحیح ہے نہیں میری بات ابھی اور جو مسئلہ جس کے لیے میں نے آپ کو فون کیا نا وہ امداد کا جو مسئلہ چل رہا تھا اس کی طرف جاتے ہیں اور میں دیکھوں گا کہ جناب شام کی جب تک بات ہوتی ہے دعویٰ یہ ہے کہ میں اور میں جناب جو حنابلہ کے بعد وہ گروہ جو مجسمہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ٹانگ ہاتھ یہ سب کچھ ثابت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کشمیر تک بھی چلے جاتے ہیں اور جناب نوز بلّہ جو ابن ضاحونی تھا وہ تو یہاں تک کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ تو معلومات پتہ نہیں سار بھی ہے کہ نہیں ہے جی اللہ تعالیٰوں کی بات منسوب نہیں ہے جناب سارے لکھ رہے ہیں اور خود جو ہے وہ جناب جی جی جی جی اس کے اندر کیا کیا تماشا کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے نو بلا نوا یا موبائل موں کے ساتھ وہ کلام کرتے یعنی یہ ایسے جہالت ہے کہ عجیب میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں انہوں نے خدا کو کیا سمجھا ہوا ہے ایک مزدور اخبار ہوتے ہیں ثابت نہیں ہوں گے نہیں بات یہ ہے وہی نا جس طرح اتنے بتوتا کہتا ہے کہتا تھا وہ بتوتا نہیں کہتا وہ ہیں انہوں نے اپنے سند کے ساتھ اس بات کو نقل کیا اس کے اندر کس نے وہ ہے من کے اندر وائم الکلام جو کتاب امام تقریباً اچھا وہ جو کوشری کی دفو تصویر جوتی ہے اس کی بعد ظاہر ہے اس کے ساتھ آگے گئے وہ پوری مستقل تصنیف ہے کمال وہ تو اللہ کو ہے ایمان دیکھیں میں تصویر کے حوالے سے بات کرتا ہوں یہ عام کہتا ہے بلا تصبیب بلا تمشیل بلا تصویر بلا تمشیل ہاں جی تصویر نے جو اللہ تعالیٰ جسم ثابت کیا وہ نور بلا جو کرتا ہے یہ الفاظ رکھتا ہے وہ کہتا ہے ٹانگ تو ہے لیکن بلا تصویر ٹانگ ہے رب کی جی جس طرح یہ رہا رب کی ہاتھ ہے اب کا منہ یہ سر ہے اپنا چہرہ رب کا فلا یہ ہے جی لے کے جی. لیکن حقیقت یہ جی ہے کہ ان کے اندر وہ تصویر داخل ہو چکی ہے اور اندر سے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ابن عبدالحادی کا کہ وہ کہہ رہا ہے خطر مشترک خالق اور مخلوق کے درمیان تو ہے نعوذ باللہ نوز بلک اور شرک کیا ہوگا یار سے عجیب بات ہے یہ کیا پھیل پایا اس نے اپنے فہمیہ سے اور یہ کتاب روح ہے. میرے سی کتاب ممکن نہیں تھا جی جی سر ارو جو ہے اروح جو یہ وقت میرے سامنے پڑی ہے میں ابھی اس کی جو اللہ اکبر اللہ اکبر اصطمر یہ کہتا ہے بلا تشویر و تمسیل اللہ روح کی بات کر رہا ہے اور روح پر قیاس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اور تصویر دے کر کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ جو روح کے مطالعہ کا ایسے نظریے کے لیے آتا ہے مجیو یوم و کا مجیو یوم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے یہ ہے روح پر پیاس کر کے وہ کہتا ہے جیسے روح چکر لگاتی رہتی ہے پھرتی رہتی ہے روح زمین میں اسی طرح خدا چکر لگاتا رہتا ہے پھرتا رہتا ہے حضرت آپ بتائیں وہ یہ اسی طرح کا اسلام پیش کر کے شاخ الاسلام اسلام بنائے تو پھر تو ہمارا سلام ہے یہ کیسا عجیب اسلام ہے کہ اللہ تبارک متعلق یہ عقیدہ رکھنا ہے اور پھرتا بھی رہتا ہے چکر بھی لگاتا رہتا ہے زمین میں یہ بڑے یہ اٹھانوے صفحہ اور چھاپا جو ہے وہ دار الحدیز کا ہے فاصل فاصل میں بتا دیتا ہوں اس کے پر چل رہا ہے میرے پاس دادو کو چلو فاصل جو ہے نا فاصل جی دیکھ لیں اما کو منکال الحاظ اللہ اپنے جتر کو برے حضرت میں کہتا ہوں کہ ابن تہبیہ کی دلالت میں کوئی مالسا چھٹ نہیں ہو سکتا اور جنہوں نے اس کو شیخ علی السلام کہا ہے یا تو اس کے اقوال سے نواقف تھے اگر وہ اہل سنت کے بزرگ بزرگان جی تھے اور جنہوں نے دوسروں نے کہا ہے وہ اندر سے ان کو پتہ نہیں تھا یہ کئی کیا رہا ہے جو واقف ہونے کے بعد بھی اس کو کہہ رہا ہے یہ یاد رکھنا میری بات کو اس کو ہدایت پر سابق کر دے میں ایمان سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں اگر اس کو اسی اسی مسئلے پر صرف ہدایت پر سابق کر دیں کہ بتایا جو اللہ سبارک و تعالیٰ کے متعلق اللہ کو تصویر دے رہا ہے روح کے ساتھ اور کہتا جائے روح چکر لگاتی ہے جس طرح آتا جاتا ہے خدا اسی طرح آتا جاتا ہے کیا خدا کو گیا بتاؤ لمشنری شہر کو یہ اب مجھے ملنے لگی جو ہے نا مسلسل ایک سو پچیس اس کے آخر میں ہاں اس کے جو ہے اچھا یہ جو ہے نا فصل یہ شروع ہو رہی ہے نہیں وہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس پر پہنچ گیا ہوں تو دیکھے یہ سر گیا اس کا اثر دیکھیں واملم يثبت اثباته ولا فضل كان في يومه فهو صاحب الوهاب والشرائق الارض بالنوري ها بكل هي واما دعوه صدق هي ميرد يتصف به كما حين يطلب من عليا ولا يتق بها كما قال النبي صلى الله عليه في الارض یہ تو یہ کہ جو حدیث کر رہے ہیں وہ ختم ہو گئی میں حدیث سے سارا کر کے وہ ادیس حدیث نزول نہیں ہے جی حدیث رضول کا معنی بیان کرتے وہ کہتا ہے کہ جو شخص ارواح کی بھی یہ بات نہیں سمجھ سکتا وہ نزول الہی کو بھی نہیں سمجھ سکتا جو ارواح کی یہ بات مان جائے گا وہ رضول کا مسئلہ اور وہ اللہ تعالیٰ کے رضور کا مسئلہ بھی سمجھ جائے گا اس ب... یہ بتاؤ اب یہ ب... ہے ادیب سے کر رہا ہے چاہے کس سے کر رہا ہے امن سیمیا کا تو یہ خاص خلیفہ ہے اس نے تو پورا فیض جوتے بھی کھائے مار بھی کھائی جیلیں بھی کاٹی ساتھ رہا واحد ترجمان اس کا یہی شمار ہوتا ہے اس کے ساتھ تو کوئی ترجمان نہیں جو قدم بقدم اس کے ساتھ چلتا ہے اچھا جو گھر کی چیزیں یہ پڑھ رہا ہاں ٹب بڑی غلط ہے یہ ماننا پڑے گا یہ ٹب بڑی غلط ہے ٹپ بات تو صحیح ہے یہ اچھا بتاؤ جب یہ بھی غلط ہے اور عقیدہ رکھ رہا ہے آپ بتائیں تو اللہ کی بات کی اللہ عرش پر بھی ہے پھر آتا جاتا ہے ٹیکٹر لگاتا ہے زمین میں یہ کیا زر عظیم ہے حضرت فقط اگر اسلاف کے پیچھے رہتا اور مستوی کہتا مستوی مستویل عرق کہتا اور جو اس کا معنی ہے وہ کہتا جو خدا کو معلوم ہے ہم وہی کرتے ہیں وہ مانا جو خدا کو معلوم ہے تفویض کرتے ہیں جس طرح اسلاف کا تفریح تھا سیدھا تھا تو ہم بھی گر سکتے نہ سمجھتے ہیں عمارت کو لیکن ظلم تو اس وقت آتا ہے جب یہ کہتے ہیں آتا جاتا بھی ہے اور آتا جاتا اس طرح جس طرح روح آتی جاتی ہے اب کیا بنے گا یہ تو نہیں کرنی چاہی کیا نہیں نہیں نہیں آپ دیکھیں اب اس میں ہے جو اگر ہاتھ پرست بنتے ہیں تو پھر تو آپ اس کا نرب رویہ اختیار مت کریں ایک دیکھیں اب اسی کسی تیم کی مدارج جو سال آپ کے سامنے ہوگی جی ہے نا اس کا اس کا فراست کا باب کھولے جی کون سی جلدی اچھا تین جلدوں والے جلد کا پتل ہی ہے میرے پاس تو ہے سات سو چھ سفا ایک ہی جلد ہے ایک ہی جلدی میرے پاس ایک ہی جلد ہے اور یہ کتاب خانہ دار کتابیں لہارا بھی جی میرے تین دنوں میں جناب الفراست الخال الفراست الخل یہ الفراث الفراست الفال الفراست الخلیا اچھا تو اس میں کیا انہوں نے کہا یہ جی جناب جی والا تیمیہ رحمۃ اللہ موری با اچھا وہ معلوم و شاہد ہومن و عالم و فراست ہی و <خمار> بہت بڑی کتاب اور دفتر درکار ہے حضرت کی فراسات کے لیے اخبرا أخبر ابن اخبار پیمیات کے راوی کا اب ابن سیم کی روایت آپ کے نزدیک تو ایسے ہوگی جس طرح بخاری اخبار میں ولا ارن عام وان وہ انش وحدة, وحدة في الموال وهذا قبل أن يهم التطار بالحركة ثم أكبر الناس والأمراء سنة إثنتين وسبعنات لما تحرك التطار وقاسد الشام أن الدائرة والحزيمة عليهم وأن الوافر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمين لو کل ان شاء اللہ کا سمے تو یقین وانے کا سرو آئی کل تو لاتو کا تو میں تو اسی وجہ سے کہتے بکوا صاحب رسول کے متعلق کہتا ہے آپ کو تو منافع کا پتا نہیں تھا بی بی پر سہمت لگ گئی تو تمہارا سہمت لگانے والوں کا پتہ نہیں تھا حقیقت پتہ نہیں تھا اور خود لوہے محفوظ پڑ رہا ہے اور غیب کی آنے والی خبریں بتا رہا ہے یہ کیا چکر ہے معلوم ہوا جو کتی ہسلی صاحب نے لکھا ہے کہ حال والا ہے یہ جب پکڑا جاتا تھا تو کل کا سماج کر تو تمہارے ساتھ جب نہیں تو پھر پیس کرائے کروں تو کیا کہتا ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے تو عبد ال کا یہی دستور ہے جب سامنے پکڑے جاتے ہیں تو پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور جب توبہ کرتے ہیں تو ہمیں نہیں جو اصل میں اس وجہ سے مجھے اچھا میں نہیں جانتا ہوں پتا نہیں کہ یہ شاپی مسئلہ کیا ہے بہت بڑے جو ہے ان کی اختیار ہے نا کیا ہے شافی پرند کی کتاب بھی بڑی موت برا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل قریب زمانے کا ہے نا یہ ایک سند سے تو یہ بات کر رہا ہے نا اس کی اور پھر ابن سہمیا کا جو حال ہے اس میں لکھا ہے نا وہ خزانہ تو لگتا تھا نا نویری کی نویری کی اس کے اندر وہ تو آپ کا سارا مشاہدہ کر رہا ہے نا یہی بات ہے نا کتابیں حاصل کریں اور پھر جناب تحقیق کریں میں Uh, حقیقت یہ ہے کہ پہلے بھی میں بھی کچھ نہ کچھ اس کے متعلق احتساب اچھا رکھتا تھا لیکن جو ہی میں نے تحقیق شروع کیا ہے نا تو میں نے اس کو غلط کام بات آیا ہے اور جناب ابن البانی کو بھی یہ لکھنا پڑا ہے کہ یہ شیخ جو ہے کہ من قرض تو مولا ہو فانی اور مولا مولاو حدیث کے ساتھ وہ کہتا ہے عجیب بات ہے شیخ نہ جناب کوئی تٹبو کرتا ہے حدیث کے اندر نہ تحقیق کرتا ہے اور ایسے بات سے اپنے اہداف جاری کر دیتا ہے غلطیاں تو ہے نا غلطی ہیں غلطیاں خالی غلطیاں نہیں ہیں عقیدے کی غلطیاں جس سے بال مجل کہنا پڑتا ہے اس کو نے کہا ہے نا کہ وہ شادی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کسی جگہ پیشاب کی رپیٹ ہے پیشاب کی ریپیٹ ہے اس کو بھی درد کے ساتھ نہیں دی آہ آہ سارے کس کے ساتھ تشلیف یعنی اس عمل کو بگت خراب ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بکتی ہے اس نے کہا ہے بالکل بالکل بالکل حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل تھا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اندر اقتبا کرتے تھے اس نے کہا ہے کہ یہ بگت ہے میں نے جب اتنی ٹیمیا کی مخالفت کی نا تو میرا شاگرد مجھ سے ناراضی ہو گئے اچھا اور اس نے है کر دیا خاص شکل ہے نام سے میرے خیال میں احتجاجی ہے بار نہیں وہ جو بالکل پھر اس کے اندر ہوگی اور اس چیز سے مجبور الفتال کے اندر آئی ہوگی نہیں ہم تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جو اسلاب 300 نا اصل وہ تین سو سال تک ہی جو اصل دوڑ ہے نا تین سوال یہ بات یاد رکھنا تین سو سال تک اخلاق ماننا کہنا یعنی تب اتبا تابعین تک جو ہے نا چلے آنا یہ جو حضرت یہ تو اجماعی بات ہے لیکن بات ہے ان کے مزاح ان کے عقیدے اور مذہب کی ترجمانی جو ہے وہ کس کی مانی جائے گی اختلاف یہاں پر آ کر پڑتا ہے اب آپ کہتے ہیں ابن تہمیہ اور یہ حضرت حضرات ترجمانی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں کی ترجمانی جو امام ابو ابوالحسن اشری امام ابو منصور ماتوری جی اور جناب جی باز وال ہمارے جو یہ اخلاف ہیں یہ صحیح ترجمانی کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاف ابوالحسن اشری کی ترجمانی تو آپ نہیں مانتے ان کی تو کتابوں کے پانا جو ہے نا مشہور و مشہور ہے وہ تو اللہ تمہارے بہتر ہی مانتے ہیں ہی مانتے ہیں میری بات اور رہے گئے نا ماتردی مسہور ماتردی یہ تو ایک مجہور آدمی تھا میں نے بالکل یہ ہماری جو ہے آپ کے نزدیک مجہول ہوگا ہمارے نزدیک سب سے بڑا معروف ہیں اور امام ہیں اور ہمارے اطیفے کے برحق امام ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں ہم کہ ان کے عقیبے کو سامنے رکھ کر کوئی بات کر لے ہم سے نہیں وہ تو ٹھیک ہی کر لے ایسا کرتے ہیں نا ان کی حالات ہیں ہماری اسلوی کتابیں رجال ان کی حالات نہیں ملتے نا حافظ ذہبی نے ذکر کیے نہ اور کسی نے میری بات کوئی بات نہیں کیا آف ذہبی نے تو بڑے بڑے خوب اثاق کا بھی ذکر کیا ہے کیا ان کو کہ وہ اسلام کے رجال ہیں یہ کوئی بات نہیں ہوتی یہ تو نہیں میری بات سنیں آپ اصحاب کے اصہاب یا ہنیفا کے پاس دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر ہے یا نہیں اب اس طرح کے جو حدیث والے ہیں بالکل بات کر رہا ہوں میں تو ایمان سے آبی کے بعد باتیں جب پڑھتا ہوں تو حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں میں حیران ہوں کہ اب عبد اللہ الارف کا تذکرہ کیا تو کیسے کیا اور جناب ابن نے کا ذکر کیا تو کیسے کیا اور ابن نے کے ذکر کے اندر عجیب عجیب جناب ایسی لغویات ذکر کر رہے ہیں اوپر لکھ رہے ہیں کہ وہ کیسا ہے نبی پاک مار کر جناب ایسے ہو گئے اور جناب ختم ہوگی فلان جو وہ بات لکھ رہا ہے جس کو تمام سوٹا کر رہے ہیں اور جناب ہے ان کی طرح منصوبہ جھوٹ الزام ان پر اور نیچے لکھ رہے ہیں کہ پھر وہ اچھا آدمی تھا فلان تھا کیسے جی بات ہے ادھر تو کوپ رہے ہیں پھر اچھا آدمی تھا یہ تناقض کو سہارے حضرت بات وہی آ جاتی ہے کہ اسمت کا مقام تو کسی کو نہیں دے سکتے لیکن پھر دیکھنا پڑے گا کہ کسی کی غلطیاں جو ہیں وہ ایک سازی ہیں اور عقائد کے اندر ایسی ہیں کہ جو اجماع کے خلاف ہیں اور جناب آپ سنت کے عقائد کے خلاف ہیں تو اس کو ہم بال کہیں گے اگر اعلی سنت کے اندر رہ کر ہے تو کرام ہم کہہ دیں گے کہ یار جی جی ابو منصور صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے عقائد تھے ترجمان ترجمان کی بات ہے نا ہم امام ابو الحسن اشاری اور امام ابو منصور مادھورید نے جس طرح کے علیہ سلح کے عقائد کی ترجمانی کیا ہے ہم اسی کے قائل ہیں وہ دیکھی دیکھیے عالبانہ میں نے دیکھی اور عالبانہ کے متعلق ایک بات کہتا ہوں جی عالبانہ تمام ترج ہے نا جی وہ امام صاحب کی تصنیف تالیف نہیں ہے جو اس کے اندر باتیں ہیں ایسی کہ جو امام کی اپنی کتابوں کے دوسری کتابوں کے اندر جو مسلمہ ان کے ہیں ان کے بھی خلاف باتیں ہیں اور یہ امام جو ہے نا ابن سبکی نے طبقات شافیہ کے اندر لکھا ہے چاند فصلیں اس کی صحیح وعلیکم السلام <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> چاند فصلیں اور باقی بیچ میں بیچ ہیں بات سنیں موٹیو سے بات کرتا ہوں <سلام> <سلام> <سلام> ایک موٹی سی بات کرتا ہوں یہ آپ اپنے پیمیا اور ایبانا کے اندر بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کی نوز باللہ دلیل یہ دیتا ہے کہ ہم آ کے اوپر اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اللہ بلّہ <تصفح> نمبر ایک اور دوسری وہ بات کے فرون نے کہا لہٰذا حضرت خدا اوپر ہے اللہ کیسی <تصفح> بات ہے تو صحیح بات بڑی بات ہے حضرت س حضرت سنیں کیا سمجھے آپ اللہ یہ بات بتائیں اگر اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت موسا کلیم کا یہی عقیدہ تھا کہ خدا اوپر ہے اور آپ نے اس کو کہا تھا اللہ اوپر ہے تو جب اس نے یہ محل ٹاور تیار کروایا تھا اتنا بڑا آج تک دنیا میں انگریزی تہذیب بھی مان رہی ہے تعلیم کو اس جیسا نہیں بن سکتا تو بات بتائے کہ فرون جب اس پر چڑھا تھا تو حضرت خدا سے دور تھے نوز بلّہ ذات خدا سے نام سمجھنا میرا ذات خدا سے دور تھے اور فرون قریب ہو گیا تھا یہ سوال کا نہیں یہ اللہ کمار کے لیے جو ہے سنیے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوال پہلے پیدا نہیں ہوا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس طرح کا سوال جو ہے وہ شریعت مطالعہ کے خلاف ہے نیمت پتا سوال رہی وہ تو کہہ سکتے ہیں اس میں کیا سوال تو کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے سوال کو بھی پڑھ سکتا ہے سر آپ کس کو بد قرار کرارے دے سکتے یاد رکھنا لیکن یہ آپ کی جو بات ہے نا شریف جو ہے آپ جو کہ کتابیں لکھی یہ بات ابھی غلط ہے یہ تو مشہور ہے بھائی آپ مجمول پتا میرے بات آپ مجموع پتہ جب بات آئے کسی کے خلاف آپ نے وہ دیکھا ہے کتاب بالکل دیکھیے بالکل دیکھیے آپ اس کے اندر جو دیکھیں اسی سے دریل لے لیں جب اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے جہت مقام کوئی ثابت نہیں ہوتا اور ادھر جہد ثابت ہو رہی ہے یہ کیا کرتا ہے تب یہ اندر جہاں ثابت کر کے دکھائیں آپ زب میں علی خافا کو جو ہے نا اس نے علی بانا کا ایک صفا انہوں نے پہلا دیا ہے لیکن علی میں بھی یہی دعویٰ کر رہا ہوں کہ چند فصلیں اس کی باقی نہیں ہے ارے یہ اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ یہ طبقاتی شادیت تفریح کیا جی انہوں نے تصریح کیا چاند فصلیں ہیں صحیح اس کی بس یہ اخلافی جی یہ جو ہے نا ان کو آپ نے اپنا بنایا ہوا ناخلاف لیکن بات یہ ہے کہ وہی ہاتھ پرستی پر ہیں میں ہاتھ پرستی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جو یہ بات لکھی ہوئی ہے آپ یار خود بتائے یار میں پھر وہی کہتا ہوں وقت وقت کرے وہ سجدہ کرو قریب ہو جا جب ٹاور بنایا اوپر چڑھ گیا وہ خدا سے قریب ہو گیا کلیم نیچے ہے خدا سے دور ہے یہ کیسا ظلم ہے ابھی میں کہا ہے بتایا یہ کیوں نے ناچ کیا بتائیں اس ناج کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ تو نہیں تو نہیں فضیلت فضیلت نہ دو یہ نکل <سؤال> رہے آپ فرما کے مجھے نہ دو کیا مطلب دینے کی اس کا وہی ہے جو امام الحرمین نے لکھا ہے جو جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا تھا کہ میاں وجہ سے حضور وسلم نے فرمایا حضور عرش پر پہنچے حضرت یونس مچھلی کی تہ کے اندر تھے تو مت یہ سمجھنا کہ حضرت یونس خدا سے دور تھے اور جناب رسول اسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رات جو قریب سے پر پہنچنے کی وجہ سے یہ مسافت اور بوتھ جو ہے نا یہ خدا اور مخلوق کے درمیان ثابت کر کے پہنا حضرت یونس دور تھے اس طرح فضیلت مجھے مت دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہا ہے لے لورے یا من یہ نہیں فرمایا لے یا, یا کہ یعنی دکھانے کے لیے ہم نے سیر کروائی اللہ تعالیٰ سے فرما رہا ہے کہ ہم نے سیر کروائی ہے محض اس لیے تاکہ اس کو اپنی آیات دکھائے آیات اور رب آیات میں بڑا فرق ہے کیونکہ رب کو رب کو کی کے سیر نہیں کرنی پڑتی دیکھیں حضرت سیدنا کلیم علیہ السلام پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت دور رہ کر اللہ سے کلام کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے انی ملک شام کی طرف جا رہے ہیں اور انی راہب اللہ ربی کہہ رہے ہیں ٹبر کو اتنا ہی سمجھ نہیں کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا لوڈی سے سے کہ جاری اللہ وہاں پر یہ مجاز بلحاط کے قبیلے سے اے حکم اللہ اے سلطان اللہ اے ملک اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تو یہ تھا دی دی یہ نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں خدا کدھر ہے اور دوسری بات کیوں مجاز کیا ہے آپ آپ کلام خدا سے کیسے بھاگتے ہیں آپ جب کلام عرب سے کیسے بھاگتے ہیں کلام عرب کلام خدا کے ساتھ تشریف کرنا پڑے گی جی اے جب کوئی آدمی کہتا ہے ہاں اے نل بس میری بات سن سال اکریا سے کیا مانا ہوگا ہاں جی ادھر تو آنند کریا ہے بستی سے پوچھ اب بستی سے پوچھا جاتا ہے یہ بستی والوں سے پوچھا جاتا ہے یہ تمام لغت والے اجماعت کر رہے ہیں بلاغت والے اتفاق کر رہے ہیں کہ بس اللہ فریا ہے یہ مجاز ہے کسی طرح وہاں پر بھی مجاز بلا اللہ تعالیٰ فرما دیا لے سکتا اس سے سے کوئی چیز نہیں جب کوئی چیز نہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو آسمان بھی اوپر ہے ہزاروں چیزیں اوپر ہے چاہے تو جب رہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا سب چیز کے ساتھ اوپر والی تو کا مچھلی کہاں ہوا معلوم ہوا کہنا پڑے گا جس طرح عبادت کہ یہاں پر اللہ تبارک تعالی کی لہسا کا مچھلی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالی کو کسی چیز میں مثل نہیں کہنا میری بات سنیں گی جاری رہے گی فرمائی یہ دیکھے یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں کیا اللہ نہیں ہے اللہ کا میری بات سنیں متشرابہ جو ہوتی ہیں ہمیشہ ان کو راجی کیا جاتا ہے محکمات کی طرف جب محکم آیت لئے سا کم اتنی آ چکا ہے تو آپ متشراب کی طرف کیوں نہیں کرتے راجی کیوں نہیں کرتے ہے دیکھیں گے لے سکتی جیسی بار وہی کی صفات نہیں ہے اللہ کی کفات ہم بھی کہتے ہیں سمی بسی آپ بھی کہتے ہیں سمی بصیر لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تھا کا سما اور بسر لفظی اس کا ہے مانوی نہیں ہے مان میں اشتراک نہیں ہے اس کی حقیقت ہو رہا ہے ہماری حقیقت ہو رہا ہے حقیقت میں اختلاف ہے لیکن ابن اور اس کے جو ہے وہ قدر مشترکہ ہے نوبل ماننے کے اندر بھی شرکت ہے حقیقت دل میں بھی شرکت کچھ نہ کچھ ماننی پڑے گی یہی کوفرہ ہے یہی شرکت ہے یہی عید الم نہیں وہ اس طرح نہیں کرتے اور اگر وہ میں ملے تو دیکھیں گے اس میں اللہ کے بندے پھر وہی بند میں کہہ رہا ہوں صرف اور صرف ہم کہیں گے لکھوی شراب کرتا ہے مانوی اس کی حقیقت ہو رہے ہماری حقیقت ہو کہتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق حقیقت میں کہیں شرکت کرتے ہیں تو یہی رہے تو نہیں تو یہی کہہ رہا ہے وہ کہ مشترک والا یہی کہہ رہا ہے یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ یہ نہیں وہ صرف کیفیت کا پتہ نہیں حضرت یہ کتنا ظلم عظیم ہے وہ کہتے ہے صرف معلوم ہے مخلوق کا سننا مادور سننا ہے ابھی نہیں ہم کہتے ہیں مانا جی ہم کہتے ہیں مانا جو ہے معلوم نہیں ہے اس کا جو ظاہر ہے تفریح کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے جو زہر ہے وہ مراد نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ جو اللہ کی مراد ہے اس کو ہم مانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہم اللہ رسول نے مانا لیا ہے ہم اس کو برحق مانتے ہیں بس ہمارا یہ عقیدہ ہے آپ نے یہ بھی کبھی اور کیا کہ معطلہ اور جامع کا کیا سیدھا کس کا معطلہ مطلب جامعہ معطلا جی جی جی جی وہ کہتے ہیں معطلہ اور جامعہ یہ کہتے ہیں کہ نو باللہ اللہ من ذالب وہ کہتے ہیں ایسی کوئی چیز ہے نہیں ہم کہتے ہیں وہ ظالم چیز ہے حقیقت معلوم نہیں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے ہم کہتے ہیں سیوا مانو وہ کہتے ہیں استعمال جو ہے یعنی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مراد جانتا ہے اس کے رسول مراد جانتے ہیں لیکن ساتھ یہ ہے کہ لیسا شین وہ پاک ہے حقیقت اور مانویت کے اندر کوئی شرکت نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں سے جیو ہی نہیں ہے یار یہ کتنا عظیم باجی عظیم ہے اور پھر آپ اسے یہ تجاور ارفانہ نہ بن گیا حضرت لیتے نہیں وہ اشتہ کا انکار تو نہیں کرتے وہی کرتے تھوڑا بہت نہیں نہیں حضرت کوئی بات ہے وہ تو نام الجامعت آپ کو پتہ ہوگی میں جانتا ہوں یہ کیا عجیب بات ہے میں اپنے فہمیت کی باتوں پر حیران ہوتا ہوں الجحا المحتلہ الجہاں یا دو آدم کیسے بات ہے عجیب بات ہے کہ ایک ہے ہم صرف اللہ تعالیٰ کے عرش پر اور اس کے قائل نہیں ہے خدا مانتے ہیں وہ کہتا ہے آدم کو پوچھتے ہیں اللہ اچھا ایک اور بات یہاں پر چھیڑتا ہوں یہ آپ کے لیے لطف اندوز ہوگی ابن تیمیہ کہتا ہے کہ بائن انحل کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارش پر ہے اور بائن کا معنی یہ کرتا ہے کہ عرش کے پر پرلی طرف خدا ہے اور نیچس مخلوق ہے یہ ابن سہمیا کا بالکل مسلمہ سیدھا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لا خارج لا داخل ہے اچھا ابن سہمیا کو اتنا سمجھ نہیں آ سکی بات کہ وہ کیسا ہے کہ دیکھیں اگر لا خارج لا داخل کہیں گے آواز آ رہی وہ کہتا ہے کہ اگر لاخ خارج لا داخل جو ہے نا اگر کہتے ہو تو پھر تو معدوم ہوا کیونکہ جو لاکھ لا داخل ہوتے وہ تو بالکل معدوم ہوگا کیس کی عجیب بات ہے ارتفا زدین اب یہاں پر منتقل ارتفا زدین کہتے ہیں اور کیا ارتفا زدین ہوتا ہے اس کو اتنا پتا نہیں ارتفا زدین ہوتا ہے ارتفا زد نہیں ہوتا اور ہمیشہ ارتفا زدین نہیں ہوتا کہ جہاں پر چیز کا یا ایک دن کے ساتھ اتاف ناممکن ہو جہاں پر اقتصاد ممکن ہو وہاں پر جہاں پر اتفاق ناممکن ہو وہاں پر دونوں زند نہیں پائے جائیں گے جیسے یہ دیوار ہے دیوار ہے جما دات ہیں ان کو نہ عالم کہہ سکتے ہو نہ جاہل کہہ سکتے کیوں کہ سکتو کیونکہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے اتفسا کی محروم کے ساتھ نہ جاہل کے ساتھ اسی طرح جو جماعت ہے جو حوالات ہیں ان کو مومر خاصر بھی کہہ سکتے کیونکہ ان کے اندر اقتصاد بال ایمار کیونکہ ایمان کو اگر یہ سام ہے تو اس کو اتنا ہی پتا نہیں چل سکا اور بن علیہ السلام بسا لوگوں نے اس کو علیہ اسلام بنا دیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار خارج لادا اللہ تعالیٰ قروج کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ دخول کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا جب مل سکتا اس کو لا خارج لادا ہی کہنا پڑے گا نہیں وہ یہ جی جی جی <سؤال> جی بالکل بالکل بالکل بار حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ماننا لازم ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں صلاحیت میں سے کسی چیز کے ساتھ احتساب کی آپ کیا کر رہے ہیں تو پھر اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جب ایک آدمی جب وہ اس کو اللہ کے بارے میں کیا جاتا ہے خیالات سے وہ پات ہے یاد رکھنا خیالات سے اللہ تعالیٰ پاتا ہے انسان کو کیا جاتا ہے انسان کو اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے رات کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کی نظریں دوستی ہے سنیے صرف اسماء و صفات کا خیال بلکہ کرنا ہے ذات کا خیال نہیں آ سکتا ذات خیال سے پاک ہے اے برطرف خیال ہو گما و وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ کیا ہے ذات کا ذات کا جو ہے نا وہ ذات کی مارفت ہمیشہ ہے یہ ایک تعینات جنک تعینات یہ اسما و صفات الہیہ کا مظہر ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے افعال جو ہے نا فیل الہی ظاہر ہے فیل سے و صفات کا پتہ چلتا ہے اسماء و صفات سے ذات کی معرفت آتی ہے وہ ذات کی معرفت اس کے حقیقت تک پہنچنا تو ممکن ہی نہیں ہے جب ممکن نہیں ہے تو پھر یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کو خیال آتا ہے تو ذات کے متعلق جب جات بھاگت مجھ سے دل اللہ تعالیٰ اور مختوبہ شریف میں فرماتے ہیں فرمایا جو خیال آیا جلد کے اندر تیرے کو لا کے ساتھ رفیق کر وہ خدا نہیں کیونکہ خیال مخلوق کا کام رہتے ہوئے حضرت پرانے پات پر مارا ہے وس البہی قبیرہ پس الب ہی پس الب ہی قبیرہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالی کے متعلق پوچھنا ہے نا تو کسی مارفت والے سے پوچھ خبر والے سے جو اس کی خبر رکھتا ہے جو مولوی سب کا ہے یہ تو بےچارا پڑتا ہے تو اس کو پڑھائی سمجھ نہیں آتی پوری خدا کا پتہ کیا بنا آر لوگ جو ہوتے ہیں وہ صحیح بتاتے ہیں یہ سب ایسے نہیں ہے سر یہ ہاں وہ وہی ہے تو حضرت یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو ایک سنائی کی بات ہو سید میں رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے تو ہم سو کہ زمین کے آسمانی دنیا تو پانچ سو سال کا باقل جی اس سے اوپر والے اسمان پر پانچ سو سال کا باقلائے کرتے کرتے سات اسمان بینڈ کی پھر اسے پانچ سو سال کا بس اس کے اوپر جو ہے نا اللہ رب الگ مکانات ہے یہاں پر مراد ان کی فوقیت مکان یاد رکھنا کوئی صحابی کوئی کہہ نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے کسی ان سے ثانی ہے جو خدا کو آرش پر جہت اور مکان کے ساتھ کہتا ہے کہ وہاں پر ہے اور ادھر ہے اللہ تعالیٰ ادھر ہے ایسے فرمایا وہ خدا کی معرفت رکھتا ہی نہیں ہے اللہ کی معرفت رکھنے والا وہ یہ بات کہہ نہیں سکتا فوقیت مکانت برحق ہے ارتفا مکانت برحق ہے ہر چیز سے بلند ہے عالی ہے اور لوگ اس کی شفت ذاتی ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ ادھر بیٹھا اندر عجیب بات ہے حضرت ابراہیم خلیل <سؤال> فرما رہے میں شام میں اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا تھا اور آپ فرما رہے ہیں ربی ارے یا کیا بات ہے کیا حالت جو ہے نا وہ لپٹی ہوئی تھی اس کو اتنا ہی پتا نہیں آتا بنا دیا جیسے اللہ ادھر ہے ادھر الہ ربی ہے اگر ادھر نہیں مجاز بلحاظ مانتے تو ادھر بھی نہ مانے اور پھر کہیں کیا خدا ملک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کیا کہیں گے بتائیں الا ربی سے مراد کہاں سے آ گئی آپ تو مراد کے کہبیر کر رہے ہیں خدا صفات پہ تو بتائیں اگر تو نام بھی کریں گے ہماری اللہ کے بارے میں بتا دیں کتنی یہی ہے خدا کے بندے پرانی جو فصل بادو بادہ جب پر یہ نہیں کہنا پڑے گا مکان رب کی طرف جا رہا ہوں جب الا ربی ہے تو آئے اللہ کا مسئلہ الحمد حل ہو گیا ادھر سے آپ ابن پہنیا کو نکالے ادھر سے میں نکل جاؤں گا وہ جو ہے یہ جو ہے اگر تنظیم دیکھ لائے تو الحمد للہ بھی ہمارے ساتھ ہے کہ ملک اللہ سنیے کیونکہ زمین پر جو ہمارے بزرگ لوگ اوپر اور عوام سنیے بلکہ میں اماموں کی میں پڑھتا ہوں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جناب عوام کے دل کے اندر دل دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کے متعلق جو بکری ہے اسی کو ماننا چاہیے ہاں جی وہ میں نے عوام سے ہزار کتنے آدمیوں سے میں نے پوچھا وہ جب کہتے ہیں خدا وہ اوپر والا دیکھ رہا ہے میرے گا بھی کیا بکا رہے ہو کیا خدا کو تم اوپر سمجھو کہ خدا تو ہر طرف ہے ہر جگہ ہے ہر خدا تو بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بادشاہ اوپر ہے کیسی عجیب بات ہے کوئی بھی نہیں کہتا مہیمان سے میری بات سنیں میں مسئلے کے اندر بالکل سچا ہوں نقل بالکل صحیح کر رہا ہوں میں کسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اگلے دن ایک تاریخ کے اندر ایک شخص کے ساتھ یہ شیخ تھا ہاں, ہمارے بابا جی بہت سے تو نے کہا جو خدا اوپر والا وہ تو دیکھ رہا ہے میں نے کہا ابھی اوپر والے کا کیا مطلب تم جار ایمان سے بتا رہا کیا سمجھتے ہو تم اس نے کہا جی ہر طرح اوپر والا یہ, یہ تھوڑا ہے کہ جناب اس نے اللہ تعالی اوپر بیٹھا ہوا ہم یہ تھوڑا سمجھتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بات پہ جی تو بالکل صحیح ہے آپ دیکھے یہی چیزیں جو ہے نا اللہ تبارک کے متعلق جو کہا جاتا ہے یا عام اشارہ اوپر کو جاتا ہے پتا کیوں کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ جو کائنات نیچے ہے نا یہاں پر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے حکومت سلطنت مخلوق کو دے رکھی ہے یہاں نیچے کی تو اگر نیچے کے متعلق کہیں گے کہ جس کی باتیں کدھر ہے تورید سامنے نہیں آئے گی جب اوپر کہیں گے اوپر کسی کی حکومت جو ہے وہ بھی نہیں ہے جب نہیں ہے حضرت والا اب جب رب کا لفظ بولا تو وہ لانتی جو ذہن رکھتا تھا جو ہے وہ مجسمہ اور جناب جی یہ ابن سیمیا والا بنا جی چلے کی اس نے کہا جی رب الماوا حالانکہ وہ تو آسمانوں کا رب کہہ رہا ہے جتنے رہا ہے وہ اوپر آئے سمجھ آ رہی حضرت جی وہ اگر آپ اگر آپ سلیم سلیم ہونے کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ شاء بات دل کی اصا گہرائیوں تک پہنچ جائیں گے اچھا یہ ایم اللہ کے بارے میں اسلام کیس نے یہ جان پہلے حضرت امام مالک کو مانتے ہیں جی ہاں امام مالک رحمہ اللہ نے وجہ رب کا تفصیل کیا بتائیں وہیب کے لیا جلدیا میرے بچے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں تنظیب جب اصل حضرت نکل سنن رجال نکل سنن رجال نہیں جب سند کی بات ہو میرے بات سنی جب سند کی بات ہو اور جناب جی تو اس کے اندر تو آ جاؤ ان محدثین کی طرف اور لیکن جب ایسے عقائد کی بات ہوتی ہے نا تو عقائد کے علاحدہ مرد ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے یہ تمام صلاحیتیں بخشی ہوتی ہیں سبحان اللہ کہ جو عقیدے کی روح جانتے ہیں اور جناب جی اب اب ابن عبد البر صاحب جو ہیں یہ محدث ضرور ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب کو ستاروں سے بھر دی ہے ہاں وہ خود بندہ ان کی کتاب پڑھ کر اسیذہ نہیں بنا سکتا ادھر فرما رہے ہیں نویم بن حماد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نزول اس کا ہے وہ آتا ہے نزول جی منتقل ہوتا ہے ادھر سے آپ فرماتے ہیں ابن یہ تو ظلم ہے یہ غلط ہے اللہ تمہارا گوتالہ سے پاس ہے جی یہ تو مخلوق کی سفر ہے نویم یہ فرماتے بھی نہیں ہے کیا نہیں یم ذلو برا سے اب یہ آ گئی ہے یہ تمہید پڑھ رہا ہوں میں ہاں جی ساتویں جنگ سفر نمبر ایک سو چودہ پر ابن جیسی کے نزدیک امام بڑا جی جی فرمائیے یہ جو محم کی بات ہے یہ بارے میں احمد بن خالب حدرہ بینو دوست دو سفر نہیں ہو سکتے نہیں میرے دوست جو ہے نا یہ تو پانچویں سدی میں گزرے حضرت یہ کیا کہتے ہیں جی خرم جن دل و براتی اخبرنا احمد بن عبد اللہ انبا اخبار یہاں سے چل رہی ہے احمد ہاں یہ چاہے کوئی ہے تو یہ روایت تو مجھے مشکوک نظر آتی ہے اچھا وہ امام مالک کو بتایا کہ امام مالک وہ کیا فرماتے ہیں امام سنیے یہ ثابت نہیں جو آپ نے کہا جی جی جی نہیں یہ ثابت اتنا کہیں کہ ثابت نہیں ہے وہ ان کے ثابت ہے آپ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے انہوں نے دیکھا انہوں نے اسپترال میں قائم کیا جب اسپینال میں بات لا رہا ہے اس کا مسئلہ آتا ان کے نزدیک ہے آپ کے نزدیک کیا ہے نہیں اور مجرد روایت جو ہے یہ نہیں ویسے ویسے اچھا یہ بتاؤ چلو اس کو نہ مانے کیا کا نہیں کہتا تو اور کس کا کہتا بھائی وہ کہتے ہے نزول ذاتی نزول ہے اور پر ہے ہوئے کُرسی قدم رکھے ہوئے باللہ نور بلّا کیا موزوں قدم کیسے یعنی اللہ تعالیٰ قدم رکھے ہوئے نور یہ کہا کے بارے میں مؤزو قدم کا مانا صاحب بازے کر دیا گیا وہ فرماتے ہیں کہ موضوع جس طرح سے یعنی کرسی چھوٹی ہے تو مانا یہ ہے کہ کرسی چھوٹی ہے ارش بڑا جس طرح سے موضوع چھوٹے ہوتے ہیں اور کرسی بڑی ہوتی ہے حضرت یہ ہے کابیلات تو یعنی الحمدللہ ہمارے مشاعت میں ہمارے بزرگان اخلاق میں اچھا یہ جناب جی ان کا سن لیجیے امام امام مالک دنیا جی اس کے ساتھ پرماتا صفا نمبر ایک سو پینتالیس یہ سو تین کوئی کوئی اچھا مجھے اترنا پڑا تھا اچھا اس میں جی مالک کا کھانا جی جی جی جناب پڑھی ہے نا جی جناب وقع کالا سنیے وقع کال قومنزل امرو تنظر احمدیب کاتے مالک رہی حبیب کا <sinisteru> <nou, nou>, <Bilderu> محمد بل علی الجان جامع بین سوادہ جامع اچھا جامعا یہ تو کون ہے جانے جناب اس کو جانے اور جی جناب جی گیٹ نمبر سات کا ایک سو جی جی جی سفا سو تینتالیس یہ سینتالیس یہ جی جی یہ کتنی گرد والوں سے ہاں وہی پرانا جو چل رہا تھا نا جس پر تاکیق ہے اس کی صدیق کی میرے میں اچھا تو ایک اور بھی بات ہے یہاں پر جو اچھا یہ جو کہ دیکھے یہی جو امام مالک سے روایت تھا نا حضرت کیسے جی بات ہے امام جونیام پہ تھا معقول یا معلوم ولقع مجہور اسی کے اندر میں یہ کتنا اختراع اس کی روایت کے اندر موجود ہے ایک سو اٹھتیس پر تبہیر کے اندر ہے وکیل مالک اور رحمان والا کیسا سوا فکال مالک رحمان اللہ اشتوا ہوں محقول و ہوں اچھا ادھر آ معقول کلب سمجھ آ رہی ہے نا جی جی اچھا پھر ایک سو اکاون پر ایک سو پر کیا ہے یہاں پر یہ صنعت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں اخبار اللہ کبیرہ یہ کہا چھپا پڑا اس کے بعد وہ مجھور ہو گئے تو اس کی غلطی ہے میں آپ کو کہتا ہوں صرف روایت آپ کر رہے ہیں نا جس کی ایک ایک رابی کو چیک کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے جی آپ یہ کریں آپ کریں گے ابھی میں نے آپ کا ایک رد لکھا ہے لیکن میں نے اس میں نام نہیں لیا آپ کا صرف وہ دیکھی والی جو حدیث ہے اس کی تاخیر کر کے نا سر کچھ مزید آپ کا بات کر رہا ہوں نہیں وہ سوچ رہا ہے وہ ہم جو رہے ہیں وہ بھی ساتھ ملانا ہے بچا تو نہیں میرا صرف استدلال زبیر بنا ہوا ہم سے نہیں ہے یہ باقی روایاں آج سیاح سے بھی موجود ہیں ہاں یہ تمبھی یہ تمبھی میری ہونے کے بعد آپ راج لکھنے کے دوسری بات نہیں نام کا نام نشان نہیں ہے باقی مستقلات سے آپ سر پر نظر کیوں کریں بھائی باقی مسلسلات آپ کے جو ہے نا وہ دیکھیں گے اصل سلیت ڈاکٹر کی آپ نے اور اب جو ہے دوسرے جو آگے نا علیکم وعلیکم السلام وہ نکال لیا میں نے تین سو چودہ صفح پڑھا ہے فرمایا تبارک وفس ہی تفصیل ہو لہسا لہر نہیں جگہ یہاں اچھا اب ایک اور بات کرنا تھی وہ یہ کہ یہ جو عام مسئلہ ہے مدد کا کہ مدد نبیوں ولیوں سے اور یہ کسی کا بھی مانگنا ذائد نہیں ہے اور شرکا ہے اور ابن تعمیرہ صاحب اس پر واجب یعنی تقسیر کا اور پھر قتل کا فتویٰ دیتے تھے اور اسی کی اسی کے فتوے کے بنا پر محمد بن عبد اور پھر وہاں کے نجدیا واضیہ نے مسلمانوں کا قتل عام کیا جناب تو اور مشرق قرار دیا کہ باقی مدد مانگتے یا رسول کہتے ہیں یار رس میں نے مدد کے مسئلہ اس میں بھی دیکھا ہے تا. یہ عاقد ہے مسلم میں اور یہ اہل حدیث مذہب جو ہے نا اس کا ये. یہ لکھ رہے ہیں دونوں کہ عطائی ہو چاہے ذاتی ہو کسی طرح کوئی آ... طاقت نہیں رکھتا کسی کی امداد کرنے کی سے کیا مطابق ہے یہ یعنی ما فوکل اسباب یا کہ ماتا کا اسباب یہ تو ان کے بیان کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے کہ ماتا کا اسباب ہے یا ماتاؤ کا اسباب ہے اس سے تو یہی پتا چل رہا ہے کہ بالکل یعنی مفہوم ہاں کہ ہر طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ میں پڑھ کر حیران ہو گیا ہوں کہ دوسری بات آگے کدھر لکھائیے کدھر لکھائی یہ عقیدہ مسلم اور اہل حدیث مذہب دونوں میں اہل حدیث مذہب نہیں ہے حدیث کا مذہب اللہ ہاں ہاں ہاں وہ تو یہاں تک اچھا عالح حدیث کا مذہب ہے کہ خدا کسی وقت کوئی بھی ڈافِ بلا اور جالے نفع نہیں ہے یعنی کسی حالت اور کسی میں بھی کسی مخلوق کو یہ قوت نہیں کہ ہمارے ہر کام سوار دے یا بگڑی کو بنا دے خدا من تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا پھر آگے یہ کرتا رہا ہے پھر کہتا ہے کتھی فیصلہ کر دیا کہ ان کو بھی ہمارے نفع نقصان کا اختیار نہیں دیا گیا پھر آگے کہتا ہے آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ستودہ ستوزہ سفارے جو وش کم، کمال نہ ہو کسی دوسرے میں تلاج اطلاع کرنا خرید جائے گمراہی ہے بس اسی ایک ہی آیت سے مضمون صاف ہے کہ کسی مخلوق کو کسی مخلوق کو طاقت اور یہ قدرت نہیں نہ ذاتی نہ وادی یہ قوسین میں لکھنا ہے کہ وہ ہماری کسی طرح مشکل کشائی کر سکے یہاں مجھ سے استعانت اس کریں یہ تو اس کی بارت ہے یہ اس لیے یہی مطلب ہوگا کہ یہ نہیں بافر اسباب جو ہے نا کہ ہر انسان کی بات سننا اور پھر اس کی مشکل دور کرنا ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی خاصہ ہے اچھا اچھا اب یہ بات ہو یہ مراد ہو چونکہ ورنہ اسباب کے ساتھ تو ایک دوسرے کی مدد کرنا تو بالکل ثابت قرآن حدیث ہے اچھا اچھا اب یہ ہے اب یہ ہے یہ جی, ماں تعطل اسباب اور ماں فوقل اسباب میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ جب تک صوفیہ کاملین کی تربیت حاصل نہ ہونا اس وقت تک بندہ قائد میں مار کھا جاتا ہے اب دیکھیں کاملین, جو کہ وہ کرتا ہوں کامل آپ آپ نے کامل کبھی دیکھا نہیں ہے اب میرے پاس آئے تو میں آپ کو کامل دکھاؤں تو حیران رہ جائیں گے کہ یار اس ندی کے اندر بھی ایسے بندے ہیں اگر آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام کی سیرت سا سامنے یاد نہ آ جی. جی. تو پھر کہنا آپ ہاں یہ ماں تعطل اسباب اور ماں فوکھل اسباب کی جو انہوں نے وضاحت کی ہے نا اللہ عبر جی. اچھا کی میرے شیخ نے میرے شیخ نے آپ کے شیخ میرے شیخ نے خواجہ محمد شفیع چشتی محمد شفیع چشتی جی ہیں نام ان کی کوئی کتابیں نہیں ہیں نہیں آپ بالکل کتابیں آپ نے لکھی نہ ہی آپ نے درسیات پڑھے ہیں لیکن کمال ہے کہ شیخ سے انہوں نے کیا حاصل کیا آپ حضور ساجدار گوڑی میرے یہ خلیفہ کے خلیفہ ہیں یہ کسی خلیفہ ہیں جی پیر محرشات بول رہا تھا نا جی آج ان کے, کے خلیفہ کے کے خلیفہ تھے سید محمد امام صاحب, صاحب, صاحب کے بارے میں نہیں ہم اس کو بہمان سمجھتے ہیں یہ نیچری آدمی تھا نیچری اچھا بھی تھا اور بھابیہ دونوں اس کے اندر تھے بالکل گمراہ تھا ہاں میں نے ایک بہت بات نہیں وہ جو خان صاحب کی بات سلام اور بودے hmm. جو ان کا سلام والا ہے نا شار جی جی جی مار کرتا ہوں میں یہ بات پوری کر لوں یہ اسباب والی پہلے عظرت یہاں پر یہ ہے کہ تعطل اسباب اور فاقل اسباب ہے کیا چیز پہلے اس کی وضاحت ہو جائے جی کاتل اسباب کی انہوں نے یہ وضاحت کی اسباب جہاں تک ملتے ہیں اور اسباب کے تحت جو چیز آتی ہے مل جاتی ہے تو ایسی چیز کے جو اسباب کے تحت ملتی ہے اس کو کسی سے مانگنا تو یہ بن جائے گا تاطل اسباب اور جہاں تک اسباب کی رسائی نہ ہو وہ بن جائے گا پوکل اسباب اب انہوں نے مثال دی ہے مثلاً پانی آپ لینا چاہتے ہیں آپ پانی لینے کے لیے پانی کے جتنے اسباب قدرت نے بنائے ہیں نلکا ہے کنواں ہے دریا ہے یہ. چشمہ ہے ندی نالے ہیں فلان تو اگر آپ کسی کو کہتے ہیں یار یہ پانی دینا نلکے سے فلان چیزیں یہ بڑھ جائے گا تعطل اسباب کیونکہ یہ اسباب کے تعت ہے اور فوقل اسباب یہ ہے کہ پانی کے اسباب وسائل کوئی نہیں ہیں پھر آپ پانی مانگتے ہیں تو یہ فوقل اسباب ہے جیسا کہ موسا علیہ اصلاح و سے بنی اسرائیل نے پانی مانگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اسلام نے اس وقت پانی نہ کوئی موجود ہے کہیں پر یہ سب فوقل سباب ہے کیونکہ اسباب کی رسائی وہاں پر نہیں ہے اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلخیس منگوانا چاہا تو اس وقت بھی کوئی سبب نہیں ہے کیونکہ اسباب کی رسائی یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا دور تک تخت پڑا ہوا ہے اور اس کو آپ تب لائن اور تبدیل تب کرف والی بات تو اب ماں فوقل اسباب یہ ہوا اور تاخلصباب ہوا یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے جو ان وابی حضرات کو اور ان لوگوں کو سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ جو تحقل اسباب ہوتی ہے وہ کسی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہمیشہ یہ قانون ہے کیونکہ وہ اسباب کے ساتھ خاص ہے ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے جہاں پر اسباب پائے جائیں گے وہ کافر ہو مومن ہو کوئی ہو نلکا لگا کر پانی دے سکتا ہے ان تو یہ معلوم ہوا ذات کے ساتھ خاص نہیں اور جو فوق کا اسباب ہوتی ہے وہ ہمیشہ ذات کے زوال مخصوصہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے یعنی نمبیا کی شان ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر پانی کہیں موجود نظر نہیں آتا آپ کو کوئی سبب نہیں ہے ذریعہ نہیں ہے وہاں پر آپ کسی کافر کسی عام مومن سے ہی مانگ سکتے وہاں پر اگر مانگیں گے تو نبی ولی سے ہی مانگ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل نے نبی سے مانگا صحابہ اکرام نے نبی سے مانگا حضرت سلیمان پیغمبر نے ولی سے مانگا تو کیسی عجیب بات ہے کہ جو فوقل اسباب ہے ہی مختص جن زوات کے ساتھ انہی زواط کے متعلق کہنا ان سے مانگنا شرک ہے اور صحیح تھی یہ نتیجہ نکار رہے ہیں نا پہلی بات جو ہے نا وہ تو صحیح ہے یعنی جو انہیں تو یہ نتیجے اب یہ بتائیں کہ یہ جو زندہ سے مانگا گیا ہے یا آپ شرک اور توحید جو ہے نا پہلے اس منافع کو سمجھیں ہاں جی شرک بن جاتی شرک جو ہے نا اصل ہوتا ہے ہمیشہ نظریہ استقلال کے ساتھ جب عزن عزن اور اللہ کی طرف سے نہ سمجھا جائے گا نا جہاں پر ایزن ہی بالکل نہ ہو وہاں پر ظاہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھا جائے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عزن ہوگا توحید ہی ہوگی کیونکہ اصل یعنی یہ نہیں ہے کہ مدد مانگنا شرک ہے کسی سے اصل یہ ہے کہ اللہ حقیقت میں اللہ تعالی کے سوا کسی سے مدد سمجھنا شرک ہے جی السلام علیکم جی کیا ہے جی, جی, جی, جی, جی, جی کی صاحب الحمد للہ جی ہاں جی پہلے تو نا جی کچھ باتیں جو کل ہوئی امام محمد صاحب سے متعلق ہے کچھ باتیں تو اسی سلسلے کی کڑی ہیں اچھا اور پھر مسئلہ جو ہے وہ منشاء شیر کو توحید کا آپ کی آواز کر دیے اچھا اچھا ٹھیک ہے نا آپ نے تو رکاوی کا دیگر کا ریکارڈنگ آتی تھی اچھا اچھا چلو چلو میں ریکارڈنگ پیش کر دوں گا اچھا میں آپ کو ریکارڈنگ پیش کر دوں گا ٹھیک ہے اچھا بات, بات یہ ہے کہ آپ کے پاس امام محمد رحم اللہ کے جہانی ثابت کرنے پر خطیب بغدادی کی دو روایتیں ہیں ایک روایت تو امام احمد کی ہے اور دوسری امام ابو ذورا کی ٹھیک ہے جی اچھا جی یہی دو روایتیں ہیں نا کی جی میرے پاس جو ہے نا تین روایتیں تین روایتیں اچھا وہ تیسری دوڑ سی ہے اور کس کی ہے یہ قول ہے نا پہلا قول امام احمد کا پیش کیا دوسرا ابو بزرا کا اور تیسرا کس کا ہے بن مہین کا کس کا یا, یا بن ماہین یا بن ماہین کی روایت کا تو سر ثابت ہوگا اس وجہ اس میں تو کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو آپ کے مقلد ہیں اور آپ کے ہمیشہ مت رہے ہیں اور پتوا دیتے رہے اور کتاب یہ کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جامع کبھی تو اسی میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے ان کی مٹی لکھائی ہے فرقت کے کتنے مقرر نومان میں ثابت کے تھے ان کا مقرض ہونا پھر ثابت نہیں ہے یہ آپ لکھا رہے امام اعظم ابو علیفہ کے مقرد نہیں تھے وہ ہماری طرف سے جو ہے نا ہم انعام اصول کریں گے ہاں جی کیا انعام اصول ہماری طرف سے شاید کتنا انعام دے دے گی آپ کو یہ ایسے ہے ہاں جی یہ ایسے ہے جیسے سورج کا ارتح اس کو مقابرہ کہتے ہیں مقابرہ جب یہ ثابت ہوگا نا تو آپ حیران رہے پریشان رہے میں اچھا میں حیران رہتا ہوں ویسے کہ آپ کا اتنا مہانا کمزور کیوں ہے آپ کو سب چیزیں آپ کو نہیں ہے یہ اچھا آواز کوئی صاف نہیں آ رہی یار آواز میری صاف نہیں آ رہی جو اصل میں جب میں اس کی آواز کو بلند کرتا ہوں نا اچھا تو ایسا کرنا پڑتا آخر جو میرے جو ہے اس کے دوستوں چاہتے ہیں جی جی بہت سننا آپ تو بالکل آواز صاف نہیں آ رہی آپ سمجھ نہیں آ رہی صاف نہیں آ رہی آپ جو ہے آواز صحیح ہے جی آپ صحیح ہے اس کی آواز بلال کرتا ہوں نا پتہ نہیں میرا خط کس طرح ہے پھر تو جو ہے وہ آواز صاف نہیں جاتی اور اگر اس کی آواز میں نے آپ بند کر دی ہے میں ہی سن رہا ہوں اور کوئی نہیں سن رہا اچھا یہ بات ہے نا کس صاحب جی آپ وہ اصل میں آپ کی معلومات ناقص ہیں تو آب آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ جو ہے وہ امام کو صحیح سمجھ لیتے وہ بابے. کریں گے ابن و فرقت پر بات آپ کا بھی ابو جو سمجھا ہی اگر مانسابت پر بھی بات جو ہے ان پھر تو اور دوسری باتیں جو ہے نا ہاں اس میں تو میں بڑی باتیں ہوں گی آپ جو چشتی ہیں یہ لا لاج اللہ چشتی رسول اللہ والے تو نہیں ہے وہ میں یہ کہہ رہا تھا نا سب اسنابل میں والا موجود ہے نا نہیں نہیں بھائی بات یہ ہے کسی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو شرائط ہے وہ سب پورے کر لیا پھر بات تو سنو نا کسی کی طرف نسبت جب کر رہا ہے نا تو نسبت کے لیے آپ کو اسناد کے بغیر نہیں چلتے پھر صنعت کی بات کیا کروں جا رہے تھے اچھا دیکھو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جامی بھی سمجھتے تھے اور قذاب بھی سمجھتے تھے یہ جس طرح کے حضرت جو خطیب بغدادی صاحب کے کلام میں جس طرح تار تناخذ اور جو ان کے پیرے کام ہیں اور جناب حنابلہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ آناف کے ساتھ وہ امام ابن جوزی کیا صاحب المصیب تو میرے خیال میں آپ نے نہیں پڑھی ہوگی سر یہ میں بتاتا ہوں کہ میں نے ابھی خطیب کا ایک حوالہ نہیں کیا ہاں خطیب کا حوالہ تو بعد میں پیش ہوگا ہاں جب سے پہلے تو میں جو ہے نا وہ کتاب الظفا کی والا پیش کروں گا ابو ابوسورا راضی جو ہے نا ابو ابوسور راضی کی اپنی کتاب الظفاء چھپی تھی جس میں خطیب کا نام نشان نہیں ہے اچھا ہاں یعنی خطیب کو تو جوڑے وہ بات کی بات ہے ابوسورا راضی کی کتاب الفاتھ مارکیٹ میں موجود ہے اس کی صنعت بھی صحیح اچھا یہ دیکھ لو پھر تاجی فرمائیو اب اس کو ملاؤ اور یہ سند ملاؤ عبداللہ بن عباس دوری کالا سمی تو چی صاحب یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے الجام صغیر محمد بن نسل سے لکھی ہے کوئی توسیق نہیں ہے اچھا جی یہ کسی قسم کی توثیق نہیں ہے کیا اگر میں آپ سے پڑھوں اور آپ سے کچھ شہر لکھ لوں نا ہاں میں آپ کو اچھا یہ یہ بتاؤ کہ یہ جب ان سے لکھ رہے تھے جی تو اس وقت انہوں نے کوئی ان کو کہا ہے کوئی ایسی عبارت ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ تیار تیری کتاب میں لکھ رہا ہوں پر صرف تنقید کے لیے لکھ رہا ہوں میں اس پر اعتماد نہیں رکھتا جو ظاہر حال ہے وہ رضامندی کا ہے یا ناراضگی کا ہے نہیں جب استاد ہے نا سے اس میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی بات واقعات ہو بھی سکتی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے میں بتاتا ہوں کہ اتنے مہین جو ہیں وہ افان بن ابھی عیاشابی ہے اس کی عدی سے بھی لکھتے تھے اس کی ایک دفعہ انہیں کہا کہا امن امن ہے کس نے انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کہ کل کو کوئی آدمی یہ جو مامر کی روایتیں ماہر ہم ثابت این انس ماہ ان ابان ان انس تو افغان کو ثابت نہ بنا دیں تو اب یہ جو انہوں نے جرا کی ہے یہ اپنے شاگرد عباس بن محمد عبدوری کے سامنے جرا کیے اور یہ جرا جو ہے نا جرا کے کچھ الفاظ تاریخ اتن مہین کی آپ اپنی میں بھی موجود ہیں جو ان کی جو تاریخ ابن مہین چھپی ہوئی ہے نا آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے جو, جو چار جلدوں میں आ, اس میں بھی موجود ہے تو اس میں ذرا آپ ایسا کریے आ, کہ ذرا غور کے آپ تو غصہ نہ کریں نا آئے, یہ نرمی کے ساتھ غور کریں کی جو ہے نا بڑی شدید جرائے ہے توسیع تو مجھے کسی ایک سے نہیں ملی ہاں حاکم نے جو ہے وہ ان کی حدیث کو صحیح کیا رکھا ہے یا زادی نے جو ہے کچھ مناسب دیکھا ہے موٹرسائل ہیں اچھا بات سنو جی جی جی جب کیسے جی بات ہے تم ایک طرف کیوں دیکھتے ہو جی جی جی یعنی جب اقوال مختلف ہوتے ہیں تو ایک سال جس طرح کی کل تم نے کیا ہے ابن ناصر کا تم نے کہا جو کہہ دیا کہ جناب یہ لالکائی کی کتاب والا جو راوی ہے نا yes. تریفیسی تو yes. ترسیسی yes. کے متعلق کہہ دیا کہ جی اس نے کہا ہے کہ ہے ہے لیکن yes. ساتھ ہی یہ ہے کہ حافظ ابو طاہر سیلافی کہہ رہے ہیں کہ منل منت خطاط القبا آپ اسکول آپ نے گم کر دیا ایک بات دوسرا yes. امام ابن سرخی کے طبقات تو شافیہ نہیں پڑا کیا اس میں نہیں لکھا حاضر اللہ اچھا افسوس بتاتا ہوں جب آ جائے نا شدید تو اب جب توسیق آ جائے تو توسیع کو ترجیح تو دی دینی چاہیے हا? نہیں کیا اصول ہے جمہور کو ترجیح دینی چاہیے یا کہ توسیع کو اچھا آپ کے نزدیک ابن ناصر جمہور ہے نہیں ابن ناصر اتنا اور بھی ہے اس کے ساتھ عجیب بات ہے کہ ابو کیا وہ تعرف لے رہے ہیں اور اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور صرف یہ ہے کہ وہ مل رہے ہیں موبائل کا موبائل کا ڈاریوں کا چھت پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ ابن ناصر کا فرق نہیں ہے جی اچھا اچھا ویسے یہ اللہ کرے یہ کتاب شامت ہو جائے مجھے تو ہم تو آپ کو جو ہے وہ شکر کلائیں گے اگر یہ کتاب آپ ثابت کر دیں گے یہ تمہاری تائید میں کی ہے یہ کی تھی نا سیرا احمد مکی رحمد تمہاری تمہاری تائید میں یہ کیا بنے گی اللہ کے بندے میں چاہتا ہوں تم خالی ہے اگر کوئی بات کروں تو ناراض ہے کہ میرے شادی جو ہے نا کشت میں ایک سفر تین سو تینس تین سو تینتالیس اچھا امام شافی رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ سرکار کا بالکل صحیح سند کے ساتھ قول تاریخ بغداد میں موجود ہے امن اللہ سے فط محمد بن اس اور پھر اسی تاریخ بغداد سے امام شافی کی وہ روایت موجود ہے کل حکمت سخن ہے خطیب یہ ابھی حلیفت تو ثابت نہیں ہے نا یہ عمر بن سال تومر بناتا نام ہے اس میں راوی مشہور ہے کیا یہ روایت ثابت نہیں ہے مجہور ہے اچھا یہ آپ ایسا کریں نا جو آپ غلط پیش کر رہے ہیں وہ جلد بتائے چھوٹی جلد ہے جو آپ تاریخ ادا کی پیش کر رہے ہیں کون سی یہ تاریخ ادا کی جو جلد ہے آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں جیل نمبر چھوٹا دوسری, دوسری ہے دم دم دم اچھا یہ جو آپ نے کہا ہے نا وہ سنو سنو سنو سنو میری وہ بات کر رہے جائے گی نا پھر آپ اپنی بات کریں اچھا محمد ناصر کی جگہ نہیں ہے بتایا تھا مجھے بھائی اور سنو سنو دیکھو اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ نہیں ہے منت کے پاس اسبات کے لفظ ہیں یا رکھی ہے نا جمہور نے چرا کی اب نہیں بتاؤ یہ خورد خورد جان بوجھ کر کر لیتے ہو یا نظر میں کتاب ہے میں تو اس پر ترجیح دیتا ہوں جمہور میرے شامل میزان کو نے تو ان پر چرا جو ہے نا محمد ثابت تو ہوا ثابت یہ ہوا اور پھر میں بالخات کے اتنے ناصر کے اتنے کبھی کے جو لفظ ہیں پن کے ہو چاہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی اللہ کا فضل نا ہاں جی اچھا تو کتنا بخش آپ کے پاس نہیں پا ہوں سر دو چار منٹ مہمان بیٹھے اچھا اچھا میرے سامنے مہمان ہیں تو مختار بات کرنی ہے تو کرضرت ایک تو آپ نے سوال کیا تھا سلام رضا کا کس کا جی سلام رضا کا نا ہاں ہاں وہ کسرت وہ کثرت بعد قلت والا ہاں جی جی جی وہ کثرت بعد قلت ہوئی ہے لفظ ہاں جی اور آگے عزت ذلت ہی ہے اچھا اس شیر کا محل جو ہے نا وہ یہ نہیں تباہت میں خطا ہوئی ہے جی ایک سو اکتیس وہاں جو شیر ہے نا جی. اس کے بعد اس کا محل ہے یہ صحابہ کرام کے متعلق کہا جا رہا ہے اچھا آسو. ایک گرام کے متعلق کہا جا رہا ہے جس کو تحت کہا جا رہا ہے اچھا وہ لوگوں نے بودھ کہا ہے ان کو بھی خطا لگی ہے اور جنہوں نے بعد کہہ کر یہاں پر ہی اس کا محل سمجھا ہے تو ان کو بھی خطا ہوئی اچھا یہ جو ہے کہ یہ ادھر کا یہ کسی مختوطے کی بنا کر آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کا ہے جی جی جی یہ ہے مختوطے کا تو میں ابھی وہ بریلی شریف میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں لیکن یہ ہم نے جو اس وقت توجہ کی ہے نا وہ یہ شعر مانوی لحاظ سے یہاں پر بالکل مناسب نہیں بنتا اگر لفظ ذلت کا یہاں پر نہ بھی ہوتا نا کسرت بعد قلت جو ہے وہ سیاق و شباب کے اعتبار سے بالکل مناسب نہیں بنتا ہاں کیونکہ قلت یہاں پر پھر آنا چاہیے تھا کسرت بعد وحدت کیونکہ پیچھے ابتدائے دوئی اور انتہائی یقین وہ جو بڑا ہے نا ہاں وہ کثرت اور وحدت کے اعتبار سے کسرت اور قلت کے اعتبار سے نہیں قلت صحابہ کرام میں کہی جا سکتی ہے خدا میں نہیں کہی جا سکتی انسانوں اور مخلوق میں قلت بول سکتے ہیں اللہ تعالی کے لیے قلت نہیں کہہ سکتے وہاں پر وہ بولا جاتا ہے کثرت صوفیات اصطلاحات میں کثرت اور کثرت اور کثرت اور وحدت جو ہے وہ صوفیاء کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے ندی کے بارے میں بولا جا سکتا ہے کہ نہیں تو ہے واپس میں میں بتاتا ہوں کہ کل ان کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں کثرت ہے سمجھ آ رہی اور السلام علیکم وعلیکم السلام کیا ہے ہے شاید خیریت اچھا ایک تو جو وعدے کیے تھے آپ سے سب سے پہلے تو وہ پورا کرنا ہے جی جو وعدے کیے تھے نا میں کچھ حوالہ جات آپ کو بتانا تھا یہ سیاح کا جو حوالہ تھا نا وہ عرش قدیم ہونے اور یہ ہے سلسلہ کی پہلی جلد ہے اس میں اول نمبر بتا دیں حدیث نمبر ایک سو جی ایک سو اچھا تین کیا ہے یہ وعالیہمیہ رحمت اللہ کلام سیراس مقابلہ یعنی حوادف کوئی پتہ نہیں ہے یہ اسی طرح چل رہا ہے وجہ آفی افنا کا بے مار تہارو فی الخل و لا تقبل ہو اکثر القلوب ہے مہو خوشن مح بے یقولوقات مخلوق دی دی میں اچھا. آگے پھر وہ سنسال ہے اسی سے یعنی یہ, یہ مجبوری وہی ہے جب اس نے کہا کہ عرش پر اللہ تعالی موجود ہے عرش پر موجود ہے تو پھر عرش پر موجود ہونے کے لیے عرش کا قدیم ہونا ضروری ہوگا کیونکہ پھر کیا کہیں گے بھی عرش پر پہلے کہاں تھا جب عرش نہیں تھا اس وجہ سے اس نے پھر کہا کہ بھائی عرش یہ سلسلہ اسی طرح آباد کا چل رہا ہے ہاں آپ دیکھ لیں اس کی شاخ الاسلامی کتنا بڑے اتنا اچھا سر عجیب بات ہے کہ آپ نے اس کو تشویش دی تھی اس کے اختلاف کو امام اعظم الحلیف رحمہ اللہ کے اختلاف کے ساتھ جبکہ وہ فروع میں ہے اور یہ اصول میں ہے عقائد کے اندر اختلاف جو ہوتا ہے نا دی. ہاں یہ تو مجھے دولالت ہو جاتا ہے نا نہیں عقائد میں بھی بہت بات ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی کے نزدیک ایک, شرک ہے, ہے. ایک ہے شرک ہے دوسرے کے نزدیک نہیں ہے پہننے کا آدمی کہتا نہ کھانا شرکے دوسرا کہتا نہیں نہیں یہ شرک میں بتاتا ہوں اگر ہوگا نا پھر مسئلہ خطرناک ہوگا ہاں تو یہ ضروریات کیونکہ کائنات کو حادث سمجھنا یہ ضروریات میں سے کائنات کو قدیم سمجھنا یہ کفر ہے نہیں وہ کائنات کو قدیم سمجھ دو گے ٹھیک ہے نا جب حوادث کی ابتدا لا بالا جب کہہ رہا ہے حوادث کی ابتدا نہ ہوگی ابتدا بے ابتدا تو اللہ تعالی ہے وہ حوادث کے لیے متعلق کہہ رہا ہے تو بات تو ختم ہو گئی اچھا البانی میں یہ حوالہ جو اپنے تیمے کی کون سی سے کی ہے یہ آپ دیکھیں جیسے اچھا اچھا میں آپ کا حوالہ لکھ رہی ہے اچھا دوسرا کل آپ نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا خبر واحد جانا تو یقین نہیں ہوتی خبر احاد کا فائدہ دیتی ہیں جی اس پر حوالے ہے آپ کے بھی لے لیں اور ہمارے بھی خیر القرون میں سے کسی ایک کا حوالہ بتانا تین دو سال میں میں عرض کرتا ہوں جی میں عرض کرتا ہوں کہ خیر القرون میں کے حوالے بھی بتاتا ہوں حضرت زبیر بن عوام جو ہیں یہ تو خیر القرون میں سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ وشفات کتابا و صفات صفحہ نمبر تین سو ستاون صاحب کی بات یہ کون سمجھتا ہے کوسری صاحب کی تاخیر ہاں کوسری صاحب کی تاخیر جی جی اس کے اندر باسند لکھا ہوا ہے کہ حتی اذا اذا قضر رجل حديثه وقال له زبير انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال راجل نعم قال هذا واشباهه مما يمنعنا انه قد دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمري سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ حاضر ولكن ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعدى هذا الحديثا حد ہواج المین اہل الب ہے حد صاحب فجح یوم باد ان قدل یا صدر الحدیث صدر الرجل من المل کتاب ہے فاضم حدیث رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم بحقی فرماتے ہیں وَلِ الوجه من تارق النظر من کی اللہ تعالی اذا تارا کاخبار فعاد منحا استاب اولما وشتا غلو بھى وما نوكلہ خبرى نمبر پھر آگے وہ چل رہى ہے جی جی زبیر جی اخبار ابو جعفر الغرابی آم، اخبارنا ابو العباس صدقی، اخبار ابوالعباسی اخبار حدسن الحسن بن علی بن زیاد حدثنا حدثن ابو ویس حدثنا ابو ویس حدثنا ابن حدثن ابی جناد عبد الرحمن عن حشام بن عروا عن عروہ بن زبیا اچھا اچھا. جی جی سمجھ ہے اور اس کے ساتھ اور محدث کا بھی جناب سن لیں خطیب بغدادی ہے وہاں جی جی جی والد جی اور القفایا معرفات علمی علمیا جی بغدادی کی ہے نا خطیب بغدادی کیفایا اس کے اندر جناب جی دو باب ہیں آخری آخری دو باب جی, خیمت جی, خیمت جی باب فی وجوب اطراحل منقر و المستحیل من الحادی جی پھر اس پر عادی آ گئے سمعتم الحادیث حدیث ہیں اور اور بھی عادی لا رہے ہیں دوسرا باب آجے ہے باب ذکر ما یقبل فی خبر الواحد وما لا یقبل فی خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين حضرت جی جی المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها والعله في ذلك انه اذا لم يعلمن الخبر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابعد من العلم بمضمونه فاما ما اعذى ذلك من الاحكام الذي لم يجب علينا العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قررها واكبر عن الله تعالى بها ان خبر الواحد فيها مقبول والعمل به واجب والعمل به واجب يكون ما, ما ورد في الشرع لسالك المكلفين ان يعمل به وذا اي يعمل به ذلك او ما وردت الحدود والكفارات وهلال رمضان وشوال واحكام القلاب والعتاق والحج والزكوات والمواريث والبياعات والبياعات والطهارات والصلوات وتحريم المحظورات ولا يقبل خبر الواحد في مناقض حكم العقل بحکم الانیت البحکم و سنت المعلوم وہ الف الجاری سننا وقل و دلیل مختون بہی وما ہو یہ ہے جی پوری عبارت جی جی جی ہاں اب بتائیں اچھا اور جناب جو ہے ہمارے اصول کی تو مشہور کتاب ہے یہ اصول شاشی جی تو اصول کتاب و جو ہے نا جی اس کے اندر یہ پوری وضاحت کے ساتھ متواتر مشہور اور احاد کی بات کرتے ہیں جب ہاں جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جی جناب وہ کٹ گیا تھا اچھا تو یہ مسائل تو خیر ادھر آ ایک اور مسئلہ بھی اپنے سامیا کی غلازت کا توحبہ نوزب اللہ احمدالک وہ کہتا ہے فتح مجموعہ کے اندر جناب لکھا ہے دسویں جلد دس نمبر جلد ہے اور جناب صفا نمبر اس کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوز بلّال شیطان آ کر کہہ لیتا ہے کہ میں محمد ہوں خواب میں ہاں بیداری میں یا خواب میں وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان رسول اکرم صلی اللہ محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس کی آ, اچھا یہ جو مسئلہ ہے نا دیو. شیطان دا وہ نہیں کر سکتا اس کی کوئی جگہ آپ کے پاس ہے وہی ہے شیطان لاسلوں کی, کی صورت وہ تو آپ کی صورت نہیں بول سکتا نہیں حضرت بات یہ ہے کہ یہ وکالانسی موسانہ محمد یہ باتیں جو ہیں وہ شیطان اگر یہ بات اگر وہ کر سکتا ہے نوزم اللہ احمد تو پھر شریعت سے اعتماد ہو جائے گا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 ہاں نہیں وہ تو بیداری والی بات ہاں بس بس یہ کہ اس نے بہت بڑی ختماری ہے اور خواب کی نفی کر رہے ہوں گے کہ خواب میں جو ہے نا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 مختلف لوگ مختلف خواب کتابیں کرتے اب یہ اس میں کیا ہوگا نہیں نہیں اس میں یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ جو نا جھوٹ ایک تو جھوٹ آج کل بہت چل رہا ہے ویسے باتیں لوگ کرتے ہیں یہ تو عام جھوٹ چل رہے ہیں یہ سابی پگڑی والے جھوٹ بیان کر کے کبھی ٹی وی جائز کر دیتے ہیں کبھی آرام کر دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں جناب رسول اکرم نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ سب جھوٹ کی کہانی ہے آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں سے کے جھوٹ پھل جائے گا یہ جھوٹ پھیلا ہوا ہے ابھی میرے پاس مہمان ہے نا انہیں کچھ میں وقت دوں گا ٹھیک ہے نا تو یہ اس پر آپ اس کو تو چھوڑ دیں بہرحال جو میں نے باتی عقیدہ اور یہ باتیں کی ہیں نا تو وہ سوائے ماننے کے ان کو چاراب نہیں ہے اور بات صحیح ہوگی جو اب ابو منصور ماتوری کی بات بتائیں گے وہ امام ابو منصور ماتھوریدی رضی اللہ عنہ کی بات نہیں میں بتا رہا میں میں تو ایک حقیقت کو سامنے رکھ کر یہ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 آپ نے معلوم یہ ثابت کریں یہ ثابت کریں نا تو آپ کو تو اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا یہ بات یہ تو ثابت ہے علیکم کمب و سنت الخلا الراشدین علیکم کمب حدیث ہی تو کہیں آیا ثابت نہیں حدیث تو مخصوص بھی ہو سکتی ہے خصوصیت بھی ہو سکتی ہے خصوصیت مکانی زمانی ہو سکتی ہے شخصی ہو سکتی ہے حدیث کے اندر لیکن وہ آپ میری بھی سنے میں یہ ہے کہ نہیں ہاں وہ جو ادھر حکم ہے کیا حدیث اور آگے پوچھیں حضرت حضرت یہ روایت کی بات ہو رہی ہے یہ تو حدیث کی روایت کیا مذہب کہاں سے بنا لیا مذہب تو کرے نا جس طرح مناظروں میں شور ہوتا ہے जीज़... آپ ایسا کریں ذرا و... سے کام دیں حدیث اور علیہ سنت دونوں ایک ہی چیزیں اور دونوں پر اجماعی الہ سنت بھی علی حدیث ہے سنیا احمد بن عمل نے فرمایا فرمایا کہ حدیث ان کا نام نہیں اسلام الحدیث الحدیث محدودی جو حدیث پر عمل کرتا ہے آپ کس طرح کہتے ہیں نہیں اچھا چلو ایک بات سنیں حدیث پر عمل کیسے ممکن ہے آپ بتائیں حدیث پر عمل ممکن ہے کیا حدیث حدیث پر عمل ممکن ہے حدیث تو خصوصیات میں سے بھی ہوتی ہے تو خصوصیت پر عمل نہیں ہوگا ہاں تو پھر نہیں ہوگا تو پھر عمل حدیث پر کیسے آپ قرار دے سکتے ہیں تو ہر حدیث پر نہیں سنیں ہر اب یہ دعویٰ آ ہر میں دعویٰ کر ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا لیکن ہر سنت پر عمل ضروری ہوتا ہے آپ کو ثابت ہوتا ہے بتائیں نہیں غلط ہے یہ صحیح ہے کیونکہ سنت کا طریقہ المسلوک کا فی نہیں سنت کی ملے گی سنت حدیثی میں سنت بالکل کوئی اور راستہ نہیں ہے ہاں بالکل صحیح حدیث اسی وجہ سے سنیے ہمارے اصول پتہ کیا لکھتا ہے کتاب سنت اجماع کیا کتاب حدیث اجماع کیا لکھا ہوں میں جاؤ سنتانا حدیث میں بتا اچھا ایک بات میری حالت میں یہ بتائیں حدیث اور سنت کے درمیان نسبت نسبت کون سی حدیث اور سنت کے درمیان نسبت کون سی میں بھی بتاتا ہوں نا یہ ایک ہی چیز ایک ہی چیز کے دونوں میں یہ دیکھیں یہ آپ نسبتوں کو جانتے نہیں آپ فرق نہیں جانتے سنت ہے اب تریک المسلو کا فدین حدیث جو ہے وہ قولی فیلی اقراری اور جناب ان پر بھی سازک آ رہی ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں ان کو بھی حدیث کہنا پڑے گا لیکن سنت نہیں کہہ سکتے تو پھر عزت چیچی صاحب آپ سنتے نہیں ہیں نا بات سنتے نہیں ہو کرتے جاتے آپ جی جی فرمایا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث جو ہے نا اور سنت دونوں حجت کے لحاظ سے ایک ہی ہے اب میں آپ کو بتاتا تھا امام شاہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی جو عید صحیح سے ثابت ہو جائے سنت وہ سنت جی چلو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ اسی بات پر رہے اور امام کے قول کی تعویل مت کریں تو پھر میں کہتا ہوں حدیث میں میں دکھاتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نو شادیاں کی ہے آپ سنت ثابت کر کے دکھائیں ہمارے لیے منع ہے تو فرق ہوا کہ نہ ہوا نہیں نہیں بہت سنے اللہ کے بندے کیونکہ آپ نے یہ اقلیات نہیں پڑھے اس وجہ سے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے یہ وجہ کی نسبت ہے عموم خسو میں وجہ کی نسبت بنے گی حضرت بھائی نہ مطلق کی کیونکہ ہر حدیث رہیں گے ہر حدیث کو نہیں کہہ سکتے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے حضرت امام کے قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے اندر امت کے متعلق عمل کی بات ہو عقیدے کی بات ہے عمل کی بات ہوگی تو وہ سنت پڑی یہ تعویل نہ کریں گے تو امام کا کال ٹکرا جائے گا حقیقت کے خلاف اور حقیقت کے خلاف امام کا بات سلام نہیں ہو سکتا یہ حقیقت کی بات ہے اچھا آپ نے تعویلات تو قرآن میں بھی کرنی پڑتی ہیں فننا سے یا ہم اللہ تعالیٰ ان کو بھول گئے آپ تعویل نہ کریں من کان افیائی اس کی تعویل نہ کریں نہیں <تصور> جو ثابت ہے نا وہ تو ٹھیک ہے حضرت جو نا اللہ کی حضرت اسلام جو عدیز کلام المام کلام الامام امام الکلام ہمیشہ اتنے بڑے لوگوں کی جو کلام ہوتی ہے اس کا صحیح معنیٰ ڈھونڈنا چاہیے ایسا غلط معنی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے تقریب لازم ہو جیسے تو تقریب لازم ہوگی یا جو آپ کر رہے ہیں اس طرح اور بھی مثال کے طور پر دیکھیے سنند آرمی میں ہے کہ جبری علیہ السلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سدت لے کے آتے تھے یہ طرح وہ قرآن لے کے آتے تھے اور آپ کو سکھاتے تھے جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے جی جی جی تھے جی جی. سنت لے کے آتے تھے جبریل علی اسلام جی جی سنی آپ حضرت سنی हुँ. हुँ.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 وہی وہ بات ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سنت سے مراد سنت ہی ہے تو پھر ادھر سے جو آیا تھا حکم وہ تو اما عائشہ کے ساتھ شادی کا بھی آیا تھا اس کو ثابت کرے سنت کیا چاہیے اما عائشہ کے ساتھ کیا شادی شادی بھی تو آسمان سے اترا ہے حکم جبریل لے کر آئے اس کو سنت ثابت کرے بس کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں آج دن یاد رکھنا ان کو تو خبر لے کے آئیے نا طالیل ہو گئی الحمدللہ یہی طاویل ہے یہی طویل ہے خطرہ کر دی علیہ السلام جو ہے نا وہ جو لے کے آئے تھے وہی وہ ذکر خاص ارادہ عام یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ذکر خاص ارادہ عام ذکر عام ارادہ خاص یہ تمام اس کا مطلب ہے آپ بلاغت نہیں جانتے ہیں بلاغت بھی نہیں جانتے جس طرح منطق نہیں جانتے اس طرح بلاغت سے بھی آپ بے خبر ہے اگر بلاگت جانتے تو یہ بات کرتی ہے تو بھائی بڑھیا ایسے باتوں سے ربی اور وقت ربی القم بطل اور وقت یہ تو تمام چل رہا ہے یہ مجازی وغیرہ یہ آپ نے نہیں پڑھا اس کا مطلب یہ بتائیں کہ کی یہ جو آپ حدیث و سنت میں فرق کرتے ہیں یہ کس نے کیا ہے سب سے پہلے جی سب سے پہلے کس نے فرق کیا حضرت حضرت بات یاد رکھنا کہ جو بات عقل کے نزدیک اتنا مسلم ہو کہ حکمت بالکل اس کی تائید کرتے ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا والا جی یاد رکھنا کیونکہ عقل <تصفح> بھی है اللہ کی تائید میں سے ایک تائید ہے یہ عقل والی بات نہیں ہے تو آپ اصل میں کشتی پیچھے کر رہے ہیں نا مرزا صاحب نے میری بات سنیں اگر یہی بات ہے نا کہ اگر آپ عقل کو کچھ نہیں سمجھتے نا تو آپ قرآن اور سنت کو عقل ہٹا کر شادت کر کے دکھائیں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 برال وہ حدیث صاحب نے مجھے بتانی اور وہ بھی ہماری درد ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ علیہ وسلم علی رہے گا ہاں رسول نے فرمایا نا چلو ٹھیک یہ آپ نے تو یہ بھی ہماری درد بریلوی جو آئیں گے علیہ السلوم تھے یہ تو والے بدت ہے اچھا وہ اچھا ابنیہ کو ابھی خود آپ دکھتی ابنیا ابن تمام چبر کو تو ابھی آپ مانے بیٹھے آپ کو بیدت نہیں مانتے شیخ الاسلام مانتے بریلوی کے بریلوی سے مراد میری بریلوی سیما محمد روزہ بریلوی ہیں ان کی بدہار ثابت کرے بس عقیدے کے اندر یا امال کے اندر یہ ہے یہ آپ برائلر کی بات کریں آج کل تو نیچری ہے نیچری برالر ہے نیچری <laughs> ہاں اور میں جتنے کام رہے ہیں ویسے بھاپیوں کے میں ان کی سادت کروں گا کہ یہ کوپرا ہے یہ بدت ہے یہ گمراہی ہے یہ کوپرا ہے یہ بدعت ہے آپ کو ماننا پڑے گا میں نے تو ابن تیمیہ کو ثابت کر دیا ابن عبد الحادی کو ثابت کر دیا ابن سیم کو ثابت کر دیا آپ خود بڑی ذمہ ہو رہے ہیں کہتے ہیں فلاح العلن یہ نہیں اب بتایا نہیں وہ تو آپ نے صرف ایک والا اچھا گا حضرت یہ مدار جو سال کا جو سالکیر کا جو ہم نے بتایا اس کو نہیں مانے گا کیا مزار کو آپ تو خود کہہ رہے بکواس ہے بکواس بکواس تو میں بھی کہتا ہوں یہ باقی بکواس لوگ ہیں ایسے بکواس ہی کرتے ہیں یہ مسئلہ دے رہا ہے نا اگر اس نے یہ بات لکھی پہلے کہہ دیا تھا خام کی بات ہے کو جانتا ہے اچھا حضرت ایک میں بات بتاؤں جی یہ ایک نیا موضوع ہے پھر میں کہتا ہوں اس پر بات کریں یہ hey. آپ بتائیں کہ انگریزی دور کے اندر مذہب و اور دیوبندیت کی اشاعت کیوں ہوئی ہے دور انگریزی ہے hey. hey. اور اشاعت ہے کیا چکر ہے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 اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو لطیفہ بتانا چاہتی ہوں حضور علم پر اعتراض کرتا ہے حضور کو یہ پتہ نہیں تھا یہ پتہ نہیں تھا یہ پتہ نہیں تھا اسی طرح کا علم منافع علم پر اعتراض کرتے تھے اور رسول اکرم نے فرمایا غذر نات کو کرسلیہ تم اور یہ آپ نے ایک لطیفہ سنا وہ آپ کو یہ حمد اللہ جان سنا ہے آپ نے مولیاحد اللہ جان کا داغی کا ہاں جس نے البسیر لکھتی ہے اس کے پاس اس کے پاس میں گیا وہ زکری کا شکر تھا تو میں اس کے پاس گیا وہ آخری مطلب وقت میں تھا تو تو بھی میرے ہمارا میں اس سے ملا میں نے کہا یار بات چھڑ گئی اس نے اپنے دروازے پر باہر لکھا ہوا تھا یا محمد میں نے کہا یار یہ کیوں لکھا ہوا ہے یہ تو سنی لکھتے ہیں تو تم تو جو بندی حضرات نے کہا نہیں جی ہم شرک نہیں سمجھتے ہم جہر سمجھتے میں نے کہا پھر فرق کہنے لگا لیکن تم اور رکھے سے کہتے ہم اور وہ کون سا فرق لگا تم آغر ناگر جانتے ہو اور ہم جی ویسے محبت سے کہہ لیتے ہیں میں نے کہا اچھا جی حضرت اظہر تو پھر کیا فرق لازمات کیسا شرک لازمات uh, مطلب ہے میں نے کہا کیوں کہ برابری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ آپ اتنے میں برابری کر دیتے ہے اس کا مطلب ہم کہتے ہیں کائنات کا علم رسول اکرم کائنات محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علم کا سمجھتے ہیں صرف کیئنات کو علم اللہ کو ہے اور نہیں ہے اور ہمارا اس کی تو حد ہو گئی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 اب یہ اقام شریعت کی بات صرف نہ رہی معدور جب فرما رہے ہیں سلونی اماں شی اس وقت ہر طرح کا قیامت کا علم اور جناب سفرش زمین کوئی سوال ممکن تھا کہ نہیں تھا کہنے لگا ممکن تھا تو میں نے کہا اس طرف جواب ممکن نہ ہوتا تو تقریب لازم ہوتا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 پر چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے ادھر سے ہر سوال ممکن تھا اور ادھر سے ہر جواب ممکن تھا تو علم کلی ثابت ہو گیا تعینات کا علم کلی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کلّی جتنا نوز ڈالے اور یہ بھی نہ اور جب ذاتی اور عطائی کے فرق کے ساتھ اصل میں نے کہا شرکت تو جب میں نے یہ جواب دیا نا تو کہتا ہے لکم دین و کم والے میں نے کہا افسوس ہے جواب نہ کا بعد بھی پھر یہ جواب دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم نفس پرست خدا پرست نہیں حضرت سمجھ آ رہی ہے, ہے لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اس کا علما یہ بھی جواب دیتے کہ خاص واقعہ تھا یعنی اللہ تبارک و نے اس وقت مویشی کی طور پر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ للہ یا اللہ کی صرف فرماتا ہے ہر چیز آپ کے منہ سے نکل گیا کہ اس وقت کے لیے خاص تھا بتاؤ کسی وقت میں شرک جائز ہے برابری جائز ہے نہیں یہ اس کو شرغم کے نہیں کی فرحش کا مطلب عطائی ذاتی کے ساتھ فرق کریں گے تو الحمدللہ للہ آپ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا والن شکر کم لذید النکھ اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا نعمت کو بتاؤ وہ معذت وہ نعمت تھا اور نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کا اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ادا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکریہ ادا کیا نہیں تھا اگر نہیں کیا اگر شکریہ ادا کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ علم کو بڑھا رہا ہے وہ نہ آخرت خیر اللہ کبھی اللہ نصوص یہ اور تم کہتے اللہ تعالی نے محبوب سے حدیث سے بہت سی باتیں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول جب یہ علم ثابت ہو گیا وہ جو بکری کا گوشت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 یہ تو آپ کے سوچا اچھا اچھا ایک بتدریج کا ہے جب سلون اماں شے تم کہہ رہے تو تم بتدریج کا قائل ہو گیا اگر بتدریج کے قائل ہو تو سلون اما شے تم کیوں کہہ رہے ہو تو آپ گیا تھا یہ تو میں تو آپ کی امام کی بات کر رہا ہوں نا بالکل کوئی شک نہیں ہے تو سلون اما شے تم تک مکمل ہو چکا تھا بس یہ واضح ناخہ ہے یہ واضح نات واسینی ہما سے تم نسریں تو اور کیا حضور فرما رہے ہیں تم پوچھ سکو چاہتے تاریخ بتائیں اس کی اگر تاریخ کی وہی بات کر رہے ہیں کہ تاریخ آپ ڈھونڈتے رہے ہیں مجھے تاریخ سے نہیں میں یہ کہتا ہوں یہ حدیث بتا رہی ہے اس وقت مکمل تھا بس حدیث یہ سوال غلط کر رہے ہیں آپ اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو بتایا وہ بالکل ٹھیک ہے وہ کوئی شرک نہیں ہے اور جو نہیں بتایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے عالم اللہ ہے کے بندے سلونی عما تو بتا رہی ہے کہ بتا دیا پھر آپ کہتے ہیں جو نہیں بتایا وہ بتا ہے اب اس کا اختصاص آپ کریں کہ وہ کون ہے جو نہیں بتایا یہ جو ادیس جو اس سلاحال آپ کر رہے ہیں یہ سب اس کو, اس کو دنیا کائنات کا کوئی محدث کوئی شخص اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا اگر کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح باری اٹھا کر دیکھیں اس میں موجود ہے کہ قیامت کے روز قیامت کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ کس مطالع کس کے متعلق یہی وجہ ہے کہ پھر وہ شخص نے کہا میرا باپ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اب اس کے بعد جو کچھ ہے اس کی تعبیریں کریں گے تاکہ یہ حدیث مبارک صحیح جو ہے اس کے ساتھ وہ ٹکر نہ کھائے یہ جو ہے نا اس کی تعویل کریں گے اور وہ دوسری جو دلائے نکال کے طور پر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی وسلم کو جو ہے نا بتا دیا سب کچھ بتا دیا تو پھر اگر اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ رکھا تھا کیا تجل اپنا تجلو شہ آپ اللہ تعالی کی کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کیا مراد ہے وہ اللہ تعالی بہتر جاتے ہیں کیا مراد ہے بات یہ ہے کہ تجل علی کلو شہ اس وقت کوئی شک نہیں ظاہر ہو گئی اب ظاہر ہو گئی جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سی اگر بعد میں کسی واقعے میں علم نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سمجھو ہٹا لیتا ہے علم موجود ہے اللہ کی رسول خود جی سمجھو ہٹا لیتا ہے حضرت بات یہ ہے کہ یہ تو فرشتے کہیں گے حضرت ذرا کی نفی ہے درایت اٹکل پچو کے ساتھ ہوتا ہے حضور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دینے سے درایت کی لغت کیا کہہ رہی ہے دراصت کا کیا مانا ہے جی میں کیا مساوات کیسے ثابت کرتے آپ جب لگت فرق کر رہی ہے آپ کی تو ہر قسم کی باتیں لغت میں ہر قسم کی بات اچھے نا یہ میرے پاس مہمان دیکھے بھی اچھے اچھا آپ وہ والا جو ہے نا کلو کر کے نا تو پھر کیجیے گا ٹھیک ہے اللہ کے